قدم بڑھاتے جائیں گے احمدی یا زندہ باد احمدی ہے زندہ باد احمدی ہے زندہ باد احمد یا زندہ باد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 بات بات بالله من بسم اللہ الرحمن الرحیم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 شفیع الورامر جائے خاصو بسد اج زمنت بسد ترام یہ کرتا ہے ارزاپ کا ایک غلام کہ اے شاہ کون عالی علیکہ کا سل تو علیکہ کا سلام ال سلا تو ال کا سلا خیر تر یہ کرتا ہے ارضاب کا ایک کہ اے شاہ کون ہے آئل کا سلا تو I like a I like a I like a اس پر اخلا کے اکمل تری کے دشمن بھی کہ لگے آفری کے دشمن بھی کہنے لگے آفری, کہ آفری زہ خل کے کامل زہ حسنتا ذہ فلق کا مل زہ حسن تار علیکہ کا سلاتو کا سلام ال سلاتو ال سلام سلام سلام خلائک کے دل تھے یا کی سے تہی نے تھی حق کی جگہ گھیر لی <سؤال> زلالت تھی دنیا پہ وہ چار تو عید ڈھونڈے سے ملتی نی تو ہیدھے سے ملتی نہیں ہوا آپ کے دم سے اس کا قیام ہوا آپ کے دم سے اس کا قیام الح السلام سلاح تو الیک کا سلام تو الح سلام الحا سلام الح کا سلام تو ال سلام سلام محبت سے گائل کیا دلائل سے کیا آپ نے جہالت کو زائل کیا آپ نے شریعت کو کامل کیا آپ نے شریعت کو کامل کیا آپ نے, نے بیاں لا لو بیان کر دیے سب ہرا لو ہر الح تو ال سلام ال سلام سلاتو ال سلا تو الح کا سلام تو الیک سلام نبوت کے تھے جس قدر بھی کما وہ سب جمع ہے میلا محال صفات جمالو سفات جلال ہر ایک رنگ ہے بس المثال ہر ایک رنگ ہے بس ادیم المثال لیا ظلم کاف سے انتقام لیا ظلم کا salam alayka salatu میں یکار عبادت میں تا سوار جہاں گرے یک را برا کہ بے گزشت از قصر نیلی روا کہ بے گزشت از قصر نیلی روا <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> محمد ہی مور محمد محمد ہی مور <کار> <سؤال> <سؤال> محمد کا ہی <اور> محمد ہین محمد کا الکا <الائکہ> سلا تو <الائکہ> ala to alaikasalam الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ریڈیو احمدیہ کے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان صفی راجپوت سامعین پروگرام ریڈیو احمدیہ ہم ہر ہفتے اور اتوار کے شب کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں ہفتے کو ہمارا پروگرام ریڈیو احمدیہ نو بجے شب شروع کیا جاتا ہے ہفتے کے دن کا پروگرام عربی اور بنگلہ زبانوں میں براہ راست پیش کیا جاتا ہے جبکہ اتوار کے دن ہماری براہ راست نشریات کا آغاز آٹھ بجے شب اس فریکوینسی پر ہوتا ہے سامعین اتوار کے دن پیش کیا جانا والا پروگرام در فریکوینسی کے لحاظ سے دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے آٹھ بجے سے 10 بجے تک آپ اور ہم ساتھ رہتے ہیں اسی فریکوینسی پر جبکہ 10 بجے شب سے نصف شب یعنی رات کے 12 بجے تک ہم اور آپ ساتھ ہوتے ہیں اے ایم 530 پر تو پروگرام کے پہلے دو گھنٹے ہم آپ کی خدمت پیش کریں گے اسی فریکونسی یعنی ایف ایم ہنڈریڈ پر جبکہ اس کے بعد آخری دو گھنٹے اے ایم 530 پر پیش کیے جائیں گے ان پروگرام میں ہمارا موضوع یہی رہے گا اسٹوڈیوز میں موجود ہمارے مہمان بھی ہمارے ساتھ رہیں گے آپ کے سوالات بھی بدستور پروگرام میں شامل کیے جاتے رہیں گے لیکن صرف فریکوینسی جو ہے وہ تبدیل کر دی جاتی ہے ہمارے مستقل سامعین جانتے ہیں کہ ریڈیو احمدیہ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے احمدیہ مسلم جماعت یا جماعت احمدیہ کی پیشکش ہے سامعین اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے سننے والوں کے سامنے جماعت احمدیہ کا موقف پیش کریں وطن عزیز پاکستان میں تو ہمیں یہ سہولت میسر نہیں کہ ہم احمدیہ مسلم جماعت کے مواقف اپنے سننے والوں کے سامنے رکھ سکیں وہاں تو ہم پر طرح طرح کی پابندیاں ہیں لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہاں اس ملک میں ہمیں اس بات کی آزادی ہے کہ ہم اپنا موقف بھرپور طریقے سے اپنے سننے والوں کے سامنے رکھیں ریڈیو احمدیہ سامعین ایک, ایک طرفہ پروپیگنڈے کا نام نہیں ہے بلکہ ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈیوز میں جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے مختلف اکابرین اور علماء کو مدعو کرتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ کسی ایک موضوع پر جماعت احمدیہ کا موقف ہمارے سننے والوں کے سامنے رکھیں سامین اس کے بعد ہم آپ کو بھرپور موقع فراہم کرتے ہیں کہ آپ اپنے ٹیلی فون کے ذریعے یا اپنے ای میل کے ذریعے اس پروگرام یعنی ریڈیو احمدیہ میں شامل ہوں اور اپنے سوال پیش کریں جبکہ اسٹوڈیوز میں موجود مہمانان آپ کے سوالات کے جواب دیتے ہیں سامعین ریڈیو احمدیہ کا مرکز مقصد ہرگز بھی یہ نہیں کہ کوئی کچھ بحثی ہو بلکہ مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ سیکھنے اور سکھانے کا عمل مکالمے کا عمل جاری رہے مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہنوں میں بہت سے سوالات ہیں بہت سا گمراہ کن پروپیگنڈا ہے جو جماعت احمدیہ کا نام لے کر آپ تک پہنچایا گیا ہے بہت سی باتیں ایسی ہیں جو بالکل طرفہ ہیں جن کا حقیقت سے کسی قسم کا بھی کوئی تعلق نہیں تو یہاں ہم چاہتے ہیں کہ جب ریڈیو احمدیہ آپ سنیں تو آپ اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہوں سوال کیجئے اور پوچھئے جو کچھ آپ نے سنا ہے یا جو کچھ آپ سنتے ہیں اس کی حقیقت کو جاننے کی بھی کوشش کیجیے اسی طرح سے سامعین آپ یہ بات بھی جانتے ہوں گے کہ ریڈیو احمدیہ آپ کے سامنے صرف ایک موضوع لے کر نہیں آتا بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ نئے پروگرام کے ساتھ ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اگر ہم سلسلہ وار پروگرامس کو دیکھیں تو کچھ پروگرام ایسے ہیں سامعین جس میں ہم آپ کے سامنے سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وَََََََََََ وسلم کی بات کیا کرتے ہیں ہر مہینے کا پہلا اتوار دلش. ہر مہینے کے شروع کا پہلا پروگرام جب ہم آپ کی خدمت میں ریڈیو احمدیہ سے لے کر حاضر ہوتے ہیں تو اس میں ہم آ حضور صلی اللہ علیہ ولہ وسلم کی سيرت کے پہلو آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور ہمارا کوشش اور ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالىٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وسنہ کو ہمارے ليے قابل تخليد مثال بنا کر پیش کیا ہے تو ہم آپ کے سامنے اس مثال اور اس زندگی کو رکھیں اور پھر ہم غور کریں کہ کس طرح آج کے دور میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر سکتے ہیں اور کس طرح اس حقیقی سیرت کی عملی تصویر دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں اسی طرح سے ہمارے کچھ پروگرام ایسے ہوتے ہیں سامین جس میں ہم فقہی مسائل پر بات کرتے ہیں کچھ اور پروگرامز جب ہم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ان میں ہم صداقت سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا دانی مسیح معود و مہدی معود علیہ السلاۃ وسلام جو کہ بانی سلسلہ علی احمدیہ ہیں ان کی صداقت کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ نے بہت سی باتیں بہت سے اعتراضات سنے ہیں ان اعتراضات کے جوابات دیے جاتے ہیں اور حقیقت آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے ایک پروگرام ایسا ہوتا ہے سامعین جس میں ہم اس عظیم شان روحانی خزانے کا ذکر کرتے ہیں جو آنے والے مہدی اور مسیح نے لٹانے تھے یعنی ذکر کیا جاتا ہے ان عظیم الشان تصنیفات کا خطبات کا کتب کا جو سید نا امام نہ سلسلہ علی احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح مسیحِ معود و محدیہ معود علیہ السلام نے تحریر فرمائی ایک اور پروگرام سامعین جب ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں اس میں ہم اسلام اور عصر حاضر یا اسلام اور مغرب بالخصوص کہیے تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے ان مسائل کا ذکر کرتے ہیں جو اسلام کی ترویج اور تبلیغ کے لیے احمدیہ مسلم جماعت کرتی ہے ہم آپ کے سامنے وہ واقعات اور ایسے کام جو ہم کرتے ہیں رکھتے ہیں آپ کے سامنے جن کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم کس طرح ایک حقیقی اور عملی اسلام کی تصویر دنیا کے سامنے پیش کریں یہ پروگرام جب ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں تو اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمانان موجود ہوتے ہیں اس میں ہمارے ساتھ مکرم و محترم صادق احمد صاحب موجود ہوتے ہیں امتیاز احمد سرا صاحب بھی موجود ہوتے ہیں اور میرے تیسرے دوست جو آج موجود ہیں حافظ علی مرتضی علی مرتضی صاحب تو مجھے نام آپ کے ایک دم سے ذہن سے نکل گیا مرتضی صرف یاد آ رہا تھا علی حافظ علی مرتضی صاحب ہوتے ہیں تو آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں صادق احمد صاحب بھی موجود ہیں آفظ علی مرتضہ صاحب بھی موجودِ ان خوشحمد کہتے ہیں صادق صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ حافظ صاحب السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السّلام و اللہ وبرکاتہ آج کا جو پروگرام ہے جس کا ہم نے ذکر کیا اپنے سامعین سے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان مسائی کا ان کوششوں کا ذکر کریں جو جماعت احمدیہ دیا امریکہ کینیڈا یورپ یا ساری دنیا میں جو مسائل کی جاتی ہیں جن کا مقصد صرف و صرف یہ ہوتا ہے کہ حقیقی اسلام کی عملی تفسیر دنیا کے سامنے یا عملی تصویر دنیا کے سامنے پیش کی جائے ان مسائی کا ذکر خیر کیا جائے تو صادق صاحب اس حوالے سے بات شروع کروں گا آپ سے نیا سال شروع ہوا ہے اور اس نئے سال کا آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا پہلا پروگرام ہے آج تھوڑا سا موسم بھی قدر سخت ہے کل سے نسبتاً بہتر ہے برف نہیں لیکن سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے اس میں کافی دور سے ڈرائیو کر کے آنا پڑا آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہیں پروگرام کا حصہ بنیں تو یہ نیا سال جماعت احمدیہ نے کینیڈا میں امریکہ میں دنیا میں کس طرح شروع کیا کون سی نیو ایئر پارٹیز تھیں جو ہم نے کی تھیں ظاکم اللہ صاحب جماعت احمدیہ کا نئے سال شروع کرنے کے حوالے سے ہماری جو روایات ہیں اس حوالے سے میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں جی. اگر ہم خاص طور پہ ان معاشرے میں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یا یورپین ممالک ہیں جی تو ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی نیا سال آتا ہے تو اس رات کو کس قسم کے لوگ جو ہیں وہ کن حرکات میں ملوث ہوتے ہیں پارٹیاں ہوتی ہیں شراب پی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ تو بہت سی جیسے ہم کہہ سکتے ہیں لغویات ہیں جی جن میں لوگ شامل ہو کر ملوث ہو کر تو وہ اپنے نئے سال کا آغاز کرتے ہیں لیکن اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت اہندیہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور گرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتے ہوئے اپنے سال کا آغاز کرتی ہے اور ہمیشہ سے یہی دستور رہا ہے یہی ہماری روا... روایت ہے تو اس حوالے سے ہم جماعت میں مختلف پروگرام کرتے ہیں اور ہمارے خاص طور پہ جو نوجوان طبقہ ہے ٹھیک ہے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ باہر جائیں اور اس قسم کی لگویات میں شامل ہوں اس کا حصہ بنیں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم کچھ پروگرام بنائیں تاکہ وہ جو ہیں ہمارے نوجوان ان میں شامل ہو اور ان طرح کی چیزوں سے بچ سکیں ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کینیڈا میں بھی اور اسی طرح دنیا کی مختلف جماعتوں میں خاص طور پر ان مغربی ممالک میں جماعت کا یہی طریق ہے کہ وہ نیو ایئرز ایو جو ہے जी. اس سے ہمارے پروگرام جو ہیں وہ شروع ہوتے ہیں پھر اگلے دن جو نیو ایئرس ڈے ہے جنوری فرسٹ کا دن ہے وہ دن بھی ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے تہجد سے شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد مختلف اور پروگرام ہیں جن کا ذکر آگے چل کے رہے گا تو اس بات کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم دیکھیں کہ تمام دوسری دنیا جو ہے وہ کس طرح مختلف قسم کی چیزوں میں ملوث ہو کر نئے سال کا آغاز کرتی ہے لیکن اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ جو ہے وہ کس طرح شروع کرتی ہے اور اس کا بیسک جو ہے وہ یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جو ہماری پیدائش کا مقصد ہے جی وہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا ہے اس کی عبادت پیدا کرنا ہے ٹھیک ہے تو جب ہم ایک نئے سال میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم دوبارہ اس مقصد کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اپنی جو ہمارے نوجوان طبقہ خاص طور پہ اس کو یاد کرواتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے آؤ ہمیں اس طرف لوٹنا چاہیے اور اگلے سال کا جو آغاز ہے وہ ہمیں اس قدم پر کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوں ٹھیک ہے اور جو دوسری مختلف قسم کی برائیاں ہیں ان سے دور ہوں تو یہ دو قسم کے دو پہلو ہیں ایک تو جو برائیاں ہیں ان سے دور ہونا جی اور دوسرا جو اللہ تعالیٰ ہے اس کے قریب ہونا چلیے بہت اچھے بہت بہت اچھی آپ نے بات کی ہے کیونکہ ساری دنیا اور عموماً بالخصوص ہم یہی کہیں گے کہ نوجوان دنیا داری میں پڑھے ہوتے ہیں اس دن اور ہر طرح کی ایسی حرکات میں جو جو منع کی گئی ہیں اور اس کا مقصد اگر آپ کرتے ہیں تو سرکشی اور بغاوت اور مطلب یہی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر آپ کا ایمان نہیں ہے हुँ. اور اس کے برعکس اگر ایسا کیا جائے کہ اس دن نوجوان جب آپ نے ذکر کیا کہ بچے ہیں اور نوجوان ہیں اور شام سے ہی مساجد میں جمع ہوتے ہیں اور وہاں پہ انہیں ایک ایسے پروگرامز پیش کیے جاتے ہیں جن سے ان کی تربیت بھی ہوتی ہے اور اس تربیت کے بعد آپ نے ذکر کیا جس بات کو میں نے نوٹ کیا خاص طور پر کہ دن کا آغاز تہجد کی نماز, نماز سے یکم جنوری, جنوری کو چاہے جیسا بھی موسم ہو جے. آپ تہجد سے اس کا آغاز کرتے ہیں تو جب تہجد کی نمازیں ہوتی ہیں مختلف جماعت احمدیہ کی جو مساجد ہیں عمومی طور پر آپ بھی ماشاءاللہ امام ہیں ایک مسجد میں ہماری تو آپ کے پاس کتنی حاضری اس دن رہی تجدید میں ہمارا اندازہ تھا چونکہ اس دن سردی بھی تھی جی اور ہمارا اندازہ تھا کہ تقریباً شاید سو کے قریب لوگ جو ہیں وہ آئیں گے جی تو اس حوالے سے ہم نے تیاری بھی کی اس کے تحجد کے بعد پھر ناشتے کا پروگرام تھا اس حوالے سے ہم نے کھانا تیار کیا جی لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے حاضری اس دن جو ہے وہ ایک سو پچاس یا بلکہ اس سے بھی زیادہ تھی ماشاءاللہ تو شاید. ہماری توقعات سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں پہ حاضری رہی اور بہت سے خاص طور پہ بچے جی چھوٹے بچے اور نوجوان اور بوڑھے لوگ بھی شامل تھے اس میں تو سب نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا تحجد کے لیے وہ مسجد میں حاضر ہوئے تہجد کی نماز کا وقت غالباً پونے چھ بجے تھا جی اور اس کے بعد پھر نماز فجر جو ہے وہ پونے سات بجے تھی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ناشتہ وغیرہ وغیرہ بالکل ایسا ہی جس جگہ پہ میں ہوں وہاں پہ بھی ہم نے اندازہ یہی کیا تھا کہ ساٹھ کے قریب اگر لوگ ہو گئے جیسے ہمارا اندازہ تھا اور چھوٹی اتنی بڑی جماعت بھی نہیں لیکن اللہ کے فضل سے صرف آدمی ہی ستر سے زیادہ آدمی تھے بچے اور عورتیں ملا کے سو سے واضح طور پر اوپر تھے اور وہی بات ہے کہ ناشتے کا انتظام بھی تھا اور بڑا اچھا آغاز ہوا جب آپ اجتماعی طور پہ سب ساتھ نماز پڑھتے ہیں دعا کرتے ہیں ایک اور ہی ماحول بن جاتا ہے بالکل ایک ایسا ہی محسوس ہوتا ہے اور جب خاموشی دسمبر کی صبح کی بالکل ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جو دعا نکل رہی ہے وہ سیدھی عرش پہ ہی جا رہی ہے یہ عرش کہہ لیجئے فرش پہ آیا اللہ عالم لیکن وہ وہ ایک ایک مختلف کیفیت تھی ایک مختلف کیفیت تھی شام کے حوالے سے پوچھتے ہیں اور علی مرتضیٰ صاحب آپ بھی ضرور اگر کوئی بات آپ ذہن میں لانا چاہے آپ بھی اس کا حصہ رہے ہوں گے جب ہم شام کو بچوں کو بلاتے ہیں اور مسجد میں ان کو کہتے ہیں کہ مختلف کام ہو رہے ہیں اس کا ایک تو بات یہ ہے کہ کس قسم کے پروگرامز کیونکہ ظاہر ہے ایک طرف ایک بچہ ہے اس کے ذہن سے سوچتے ہیں اگر وہ مسجد میں نہ آئے تو وہ تو بہت ہی مزے کر رہا ہو کہیں جا کر تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ جب مسجد میں آتا ہے تو آپ اس کو دیکھ کے لگتا ہے وہ قید میں آیا یا آپ اسے کچھ تھوڑا سا فن بھی پرووائڈ کرتے ہیں سوال میرا یہ تھا صفی صاحب ہماری جو نوجوان نسل ہے جی اگر ہم اسے اس کو ایسی جگہوں پر اپنے سے دوری اگر پیدا کرنی ہو تو جی. ہم ضرور ایسی کوئی آ، آ، آ، ان سے باتیں کریں جو وہ سن کر تو اگلی دفعہ وہ آنے کا نام نہ لیں ٹھیک ہے اگلی دفعہ وہ کہیں کہ نیا سال میں گھر میں بنا لوں گا وہ میرے لیے زیادہ فن ہے جی اور دوسرا ہماری کوشش یہ بھی ہے کہ کسی طرح ہم اپنی نئی نسل کو اپنے ساتھ زیادہ جوڑ کے رکھیں ٹھیک ہے اسی کوشش کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری جو مختلف تنظیمیں ہیں اور جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے اور جماعت احمدیہ سے تعارف رکھنے والے جانتے ہیں کہ اطفال احمدیہ جماعت احمدیہ کی ایک تنظیم ہے اس کے تحت مختلف پروگرام ایسے تفریح کے پروگرام رکھے جاتے ہیں جس سے وہ جو ہماری نوجوان ہمارے بچے ہیں وہ بجائے دوری کے اپنے ہی ماحول میں رہتے ہوئے اس کو نہ صرف انجوائے کریں بلکہ اس چیز کو اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بیان کر کے ان کو بتائیں کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے تو اس میں جو نئے سال کے لیے ہم نے ادھر کوششیں کی اس میں یہ تھا کہ ہماری اطفال الحمدیہ کی تنظیم نے اپنے سارے جو اطفال تھے ان سے رابطہ کیا اور انہیں بتایا کہ ہماری یہ ایکٹیویٹیز ہوں گی کہ ہم اس دن رات کو بیٹھ کے اکٹھے جو ہے وہ Uh, اگر وہ موویز کوئی دیکھنا چاہیں اگر है. بیٹھ کے جو بچوں کے لیے uh, مناسب ہے تو وہ بیٹھ کے دیکھیں گے اور اسی طرح پھر مختلف جب ظاہری بات ہے کٹھے وہ uh, بچے ہوئے ہیں تو ان کے لیے کچھ مختلف کھیلیں بھی رکھی تاکہ है. وہ بالکل بور نہ ہوں اور اپنے آپ کو uh, جم, uh, اور دوسری جو یہ اس میں ایک خاص جو تربیت کا ایک طریق تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو جماعت سے اور خاص طور پہ اپنی تنظیم سے تعلق ثابت ہو ان کا یہ نہ ہو کہ وہ یہ سمجھیں کہ ہماری جب خوشی کے مواقع ہیں تو ہمیں کہیں اور دیکھنا چاہیے اور کہ وہ انہی انہیں ان, وقتوں میں وہ ضرور جماعت کی ہی طرف راغب ہوں بالکل بالکل یہ بہت ضروری ہے یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کے لیے ان کو یہی لگے کہ جو خاص طور پر مجھے بھی ایک بات میں نے نوٹ کی تھی کہ بچے کھیلتے ہیں جب باہر اسکولوں سے یا اسکولوں میں یا سڑکوں پہ تو کھیل بے شک معصومانہ ہوں ان کی زبان معصومانہ نہیں رہ جاتی جی اور وہ عام الفاظ میں گالی گلوچ کی شمولیت ہو جاتی ہے مسجد میں جب آتے ہیں کھیل شاید وہی وہ کھیل رہے ہیں لیکن ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس جگہ پہ اس کا ایک ڈیکورم ہے اس کی ایک روایت ہے تو مجھے اپنی زبان پہ اپنے ہاتھ پہ قابو رکھنا ہے اور یہ ایک تربیت ہے جو شروع ہو جاتی ہے جی اور بلکل. پھر دوست بن جاتے ہیں اور وہ دوست اس کے ہم عمر ہی ہیں تو یہی چیز ایک چاہیے تو صادق صاحب آپ کے مسجد میں بھی ایسے ہی رہا جی بالکل ہم نے بھی اسی طرز پہ جو ہیں بچوں کے لیے اور جو نوجوان ہیں ان کے لیے پروگرام تشکیل دیے تھے اور اس میں بھی ہمارا مقصد یہ تھا کہ کیونکہ بچوں کو بھی آج کل پتہ ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم نے بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھنا ہے اور مسجد میں لے کے آنا ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں ان کو کچھ چیزیں ایسی پرووائڈ کرنی چاہیے کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں تو بظاہر جو لوگ اس کو فن سمجھتے ہیں جی, پارٹیز وغیرہ جی. کو جی. کہ ہمیں اس سے روکا جا رہا ہے اور یہاں مسجد میں آ کے بٹھا دیا ہے ٹھیک ہے تو है. وہاں پر ہماری جیسے کہ حافظ صاحب سفر تھے کہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ بچے وہاں پہ آ کے بور نہ ہوں تو ہم نے مختلف قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ پلان کی جس میں گیمز ہیں جس میں بلکہ ویڈیو گیمز بھی ہیں جو کہ مناسب ہیں جی. آ, وہاں پہ کھیلی جا سکتی ہیں تو اس طرح کے کئی پروگرام جو ہیں وہ ہم نے وہاں پہ رکھے ہوئے تھے اور بچے جیسا کہ آپ نے ذکر کیا بہت انجوائے کرتے ہیں کیونکہ اکٹھے آتے ہیں ان کے جو دوست ہیں وہ سارے ان کے ساتھ ہوتے ہیں yeah. تو ایک اچھے ماحول میں ایک نیک ماحول میں وہ ان کا جو مزاج جو ہوتا ہے وہ بھی اچھا ہوتا ہے فن جو ہے وہ بھی اچھے قسم کا ہوتا ہے اور ہر قسم کی لغویات سے پاک ہو کر تو جو نیو ایئرز یہ ایک قسم کا آپ کہیں کہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے سب کو پتا ہے کہ جب نیو ایئر ایو ہے ہم نے مسئلے میں جانا ہے ہمارے وہاں پہ پروگرام ہیں ان میں ہم نے حصہ لینا ہے پھر صبح کے پروگرام ہیں ان میں حصہ لینا ہے تو سلیپ اوور بھی کیا چلے گئے شام میں کس طرح کے غالباً اس دفعہ سلیپ اوور کا پروگرام نہیں تھا لیکن عموماً یہ بھی پروگرام کا حصہ ہوتا ہے کہ مسجد میں پھر وہ رات کو سونا اور پھر صبح صبح تحجہ کرنا چلیے بالکل ٹھیک ہے پروگرام کا سلسلہ سامین ہم آگے بڑھاتے چلے جائیں گے اور مختلف چیزیں شامل کریں گے جب تہجد ہوتی ہے تو سوال میرا یہ تھا آپ سے حافظ صاحب میں آتا ہوں آپ کی طرف تہجد ہوئی ناشتہ ہوا تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں گھر آ کے نوجوان سو جاتے ہیں بچے یا اس دن کوئی اور خدمت کوئی اور پروگرام بھی جماعت رکھتی ہے سفی صاحب جماعت احمدیہ سے تعارف رکھنے والے اور جماعت احمدیہ کے جو ممبر ہیں وہ اس بارے میں جانتے ہیں کہ ہم جماعت احمدیہ کے مختلف جگہ پہ خاص طور پہ ہماری جو خدا احمدیہ کی تنظیم ہے وہ اس بارے میں وہ اپنی جہاں جہاں بہت سارا کہہ لیں کہ نیو ایئر ایو کا جو بیگ جو ان کی طرف سے تحفہ ایک دیا جاتا ہے اس کو بالکل صفائی کی طرف اور وقار عمل کیا جاتا ہے تاکہ اور یہ پروگرام صرف کینیڈا یا امریکہ میں نہیں بلکہ دنیا میں ہر جگہ جہاں جہاں جماعت حمدیہ موجود ہے اور جہاں جہاں یہ ایسی سیلیبریشنز کی جاتی ہیں جس کے بعد بہت سا جو پوری کہہ لیں گے کہ ایک ان کی مختلف شہراؤں کو گند گندہ کیا جاتا ہے یا کہہ لیں کہ مختلف کینز ہیں یا گاربیج بنز ہیں جی. گاربیج جو پھینکا جاتا ہے تو اس کے لیے وکار عمل کا ایک ہے <laughs> آ... جو آ... وکاری عمل میں پھر ہمارے نوجوان اس میں حصہ لے کر اور یہ سارا کام ایک آ... دعا کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے تمام نوجوان ہمارے کٹھے ہوتے ہیں پھر اس عمل کو ختم بھی دعا پر ہی کیا جاتا ہے تو یہ ایک پیغام بھی ہے ہماری طرف سے کہ یہ ہے ہمارا طریقہ کہ ہم نے تو انسانیت کی خدمت کر کے ہم نے تو اس, اس شہر کی اس یہاں کے رہنے والوں کے لوگوں کی خدمت کر کے تو اس اپنے سال کا شروعات کیا ہے تو یہ ہماری خدا الحمدیہ کا طریقہ ہے ٹھیک ہے تو جو میں سمجھا ہوں وہ اس طرح سے ہے کہ صبح جب ہوتی ہے نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد حجت کے بعد جس شہر میں آپ رہتے ہیں کسی ایک شہر کے ڈاؤن ٹاؤن عموماً وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ زیادہ تر مچایا جاتا ہے وہاں جا کے صفائی کی ایک رضاکارانہ صفائی کی جاتی ہے نوجوان والنٹیئر کرتے ہیں اور ان سڑکوں کو صاف کرتے ہیں تو صادق صاحب ایسا جو کینیڈا میں خاص طور پہ ہم ٹورنٹو سے یہ پروگرام کر رہے ہیں تو ٹورنٹوٹن میں کافی سال رہا ہوں وہاں پہ بھی نیو ایئرس ڈے پہ صبح ہم جا کے یہ صفائی کا جو پروگرام ہے وہ باقاعدگی سے کافی سالوں سے کر رہے ہیں اور اسی طرح کئی جو بڑے بڑے شہر ہیں ہمارے وہاں پہ بھی اسی طرز جو ہے وہ کام شروع ہے بالکل اس میں مجھے بات یاد آئی ایک اس دن جب یکم جنوری کو جہاں نئے سال کی مبارکبادیں اور بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ چل رہی تھیں تو وہیں پہ جو ایک ٹرینڈس بنتے ہیں تو وہاں پہ ٹرینڈس میں ایک نیو ایئر کلیننگ کا بھی ٹرینڈ تھا اور جب اس کو دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ یہ جماعتیں احمدیہ کے نوجوان ہیں جو آسٹریلیا نیوزی لینڈ سے لے کر اور شمالی امریکہ کے کناروں تک بلکہ ساؤتھ امریکہ میں بھی جہاں جہاں جہاں جہاں جماعت موجود ہے وہاں یہ کام ہوا تو یہ امپیکٹ گلوبلی عالمی طور پر اس کو ایک یو میں ایک صحافی ہے جس نے اس بات کو نوٹ کیا اور پھر اس نے ایک مضمون بھی لکھا اور اس نے یہ کہا کہ مجھے تو یہ پتہ نہیں تھا لیکن جب میں نے اس کو فالو کرنا شروع کیا اور تھوڑی سی ریسرچ کی تو میرا یہ اندازہ تھا کہ شاید ہی کوئی احمدی نوجوان ہو جو اس دن گھر پہ سو رہا ہو بلکہ جب سارے دنیا جاگ رہی تھی تو وہ خدا کی عبادت کر رہا اس کے بعد جب ساری دنیا سو رہی تھی اور کوئی اس کو دیکھنے والا بھی نہیں تھا تو وہ جا کے یہ رضا کارانہ خدمت کر رہا تھا تو جی. so اس پہ مربی صاحب بات جاری رکھیں گے اور سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں گے یہاں جی. تو میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں ہم دو لوگ ہیں ہیملٹن کا ذکر کر دیا ٹورنٹو کا ذکر کر دیا کیا ہماری اور مساجد میں یہ جی بالکل ہم انشاءاللہ بھی کوشش کریں گے جی. ہمارے جو کچھ دوست دوسرے شہروں میں ہیں جی. کو کال پہ لیں تو جیسے کہ میں ذکر کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں پہ جو بھی جہاں پہ بھی ہماری جماعت ہے جی وہاں پہ اس طرز پہ ہر جماعت میں پروگرام ہوئے ہیں ٹھیک ہے فار ایگزامپل آپ کیلگری دیکھ لیں وینکوور ہے لوئر کاٹون جی یہاں uh, وان میں مونٹریال آٹوا بالکل تو جہاں جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت قائم ہے وہاں وہاں پر ہم یہ پروگرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ باقاعدگی سے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہمارے دوست جب آن لائن ہوں گے ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ है. انہوں نے کس طرح کس طرز پہ کس طرح کے پروگرام تشکیل دیے اس حوالے سے جو نئے سال کا آغاز ہے जी. ایک واقعہ میرے سامنے ہے بالکل سید حضرت خلیفۃ المسی رابع رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے ٹھیک تو یہ اسی طرح کا واقعہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اسی طرح لندن میں تھا یہ ایک ان کی طالب علمی کا زمانہ تھا تو لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں لندن میں نیو ایئرس ڈے جو ہے مجھے لندن میں کسی اسٹیشن پہ پیش آیا اور اگلے دن نیا سال چڑھنے والا تھا اور عید کا سما تھا رات کے بارہ بجے تھے اور لوگ جو ہیں وہ ٹریفالگر اسکوائر میں اکٹھے ہونا شروع ہو گئے تھے ٹھیک ہے تو ماتے ہیں کہ دنیا جہاں بے حیائیوں دنیا کی ہر قسم کی بے حیائیوں میں لوگ مصوف ہو جاتے ہیں کیونکہ جب رات کے بارہ بجتے ہیں تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اب کوئی ہماری تہذیبی روک نہیں کوئی مذہبی روک نہیں ہر قسم کی آزادی ہے جو کرنا ہے کرو ٹھیک ہے اور اگر آپ دیکھیں تو عموماً یہی سماں جو ہے وہ ہوتا ہے جہاں پہ بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں کوئی روک نہیں ہر قسم کی آزادی ہے تو حضور ہیں اس وقت اتفاق سے وہ رات مجھے اسٹیشن پر آئی اور مجھے خیال آیا جیسا کہ ہر احمدی کرتا ہے کہ میں جو ہے وہ نئے سال کا آغاز جو ہے وہ ترجد کی نماز سے کروں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہوئے کروں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کروں تو ظف میں وہاں اسٹیشن پہ تھا ارد کوئی نہیں تھا میں نے دیکھا وہاں پہ اخبار پکڑا اس کو زمین پہ بچھایا اور میں نے نماز پڑھنی شروع کر دی آش. تو ظفماتے کچھ دیر کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا کہ کوئی شخص میرے پاس کھڑا ہے اور اس کے رونے کی آواز آ رہی ہے تو ابھی میں جب نماز سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا ایک بوڑھا انگریز ہے جو بچوں کی طرح رو رہا ہے تو ظف ماتح میں گھبرا گیا میں نے سمجھا کہ یہ مغالباً خیال کرتا ہوگا کہ میں کوئی پاگل ہوں یہاں پہ اخبار بچھائی ہوئی اس جی. کے اوپر میں کبھی گرتا ہوں کبھی اٹھتا ہوں وغیرہ, وغیرہ وغیرہ تو غالباً اس کو میرے حال پر ہمدردی ہے اس کی وجہ سے رو رہا ہے تو ظُفماتے نماز کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوا میری قوم کو کچھ ہو گیا ہے ٹھیک ساری قوم اس وقت نئے سال کی خوشی میں بے حیائی میں مصروف ہے اور ایک آدمی ایسا ہے جو اپنے رب کو یاد کر رہا ہے تو ظلماتے ہیں کہ اس چیز نے اور اس موازنہ نے میرے دل پر ایسا اثر کیا میں اس کو برداشت نہیں کر سکا اور بار بار وہ شخص کہتا جاتا تھا گاڈ بلس یو گاڈ بلس یو تو سماتے ہیں کہ دیکھیں ان کو بھی احساس ہے اس بات کا جی کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جب نئے سال میں وہ داخل ہوتے ہیں تو وہ کس طرح کی بے حیائیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور جب اس نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے تو ایک خاص قسم کا اثر اس کے دل پر ہوا اس نے رونا شروع کر دیا کہ یہ بندہ جو ہے جب کہ لوگ قسم قسم کی بے حیائیوں میں مصروف ہے یہ اکیلا تنہا جو ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے تو وہی یہی جماعت کی روایت ہے جس کو ہم آگے جاری رکھے ہوئے ہیں لے کر چل رہے ہیں ٹھیک ہے چلیے تو آپ نے ذکر کیا کہ کچھ اور آپ امام جماعت جو ہمارے ہیں جو مختلف امام ہیں انہیں بھی آپ کال پہ لیں گے تو بتائیے کہ کس سے ہم پہلے بات کر رہے ہیں ہمارے طارق عظیم صاحب ہیں وینکوور میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے طارق عظیم صاحب ہیں وینکوور پہ ہوتے ہیں طارق عظیز صاحب طارق عظیم صاحب کو ہم ریڈیو پر آنیر لیں گے اور انہیں خوش آمدید کہیں گے اسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ مربی صاحب میں ہوں سفیر راجپوت ریڈیو احمدیہ سے آپ کے ساتھ اور آپ اس وقت آن ایئر ہیں میرے ساتھ سٹوڈیوز میں اس وقت آپ کے دو کلیگس موجود ہیں مربی صادق احمد صاحب موجود ہیں اسی طرح سے حافظ علی مرتضی صاحب بھی موجود ہیں تو صادق صاحب آپ سے سوالات کا آغاز کرنا چاہیں گے جی السّلام علیکم طارق صاحب وعلیکم السّلام صاحب جی کیا حال ہے کا الحمدللہ للہ اللہ آپ نے موقع دیا جزاک اللہ ہم یہاں پر بات کر رہے تھے ہماری جو نیو کے حوالے سے جماعت میں مختلف پروگرام ہوتے ہیں اور ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ جو مختلف شہر ہیں جہاں پر جماعت قائم ہے وہاں پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے پروگرام تشکیل دیے جائیں جو کہ ہمارے خاص طور پر ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے یا ہمارے جو بچے ہیں ان کو ہم جو مختلف قسم کی لگویات جو نیو ایو میں ہوتی ہیں اس سے بچانے کے لیے جماعت کیا آ, کام کرتی ہے ان کو کس طرح ان چیزوں سے دور رکھا جاتا ہے اور کس طرح آ, اللہ تعالیٰ کے قریب لانے کی کوشش کی جاتی ہے وغیرہ تو اس والے سے میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ وینکوور میں آپ نے کس طرح کے پروگرام جو ہیں وہ نیو ایو پہ کیے اور پھر اسی طرح نیو ایئرس ڈے پہ جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں کافی موقع اس بات کا ملا کہ ہم لوگ مختلف قسم کے پروگرام تشکیل دے سکے جس سے ہمارے بچوں کی تربیت اور ہمارے بزرگ بڑے سارے مطلب کچھ اللہ فائدہ اٹھا سکے وہ جو پروگرام ہے جیسا آپ ذکر بھی آپ نے کچھ اور جگہوں کا بھی کیا وہ اکتیس دسمبر سے ہی شروع ہو جاتے ہیں تو باقی دنیا جب بے حیائی یا فحاشی کے کاموں میں لگی ہوتی ہے یا اپنے حواس کو رہے, کئی قسم کی غلط حرکات کر رہی ہوتی ہے تو جو احمدی مسلمان ہیں وہ اپنے گزرنے والے سال کا اور آنے والے سال کا جو استقبال ہے بلکہ وہ بڑے پاک اور بابرکت طریقے سے کرتے ہیں تو اگر 31 دسمبر سے دیکھا جائے تو ہمارے ادھر وینکو میں ہمارے خدام الحمدیہ مرجد خدام الحمدیہ نے ایک سپورٹس ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا تھا اور وہ تقریبا شام مغرب کی نماز سے لے کر عشاء کے کچھ دیر بعد تک چلتا رہا جی تو اس میں ایک دینی ماحول بھی تھا کھیلیں بھی اپنی جگہ پہ تھی اور ایک فان یا ایک انجوائےبل ماحول تھا لیکن ساتھ ہی اس کے دینی ماحول بھی تھا جہاں نظم تلاوت اور اور اس کے علاوہ کئی قسم کی دینی باتیں جو ہیں اس ماحول میں ہمارے ہمارے یوتھ کو ہمارے یگسٹرس کو سننے کا اور فائدہ اٹھانے کا موقع ملتا رہا دی. تو اسی طرح یہ پروگرام چلتا رہا اسی طرح سے جب اگلے دن صبح ہوئی ہے تو اگلے دن صبح تحجت کی نماز کا انعقاد کیا گیا جس سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری بیت الرحمان مسجد وینکوور میں اس میں ڈیڑھ سو سے زائد حاضری نماز سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے تھی اور اس کے بعد پھر ناشتے کا انتظام تھا اس پہ بھی اسی حوالے سے توجہ دلائی گئی اور یاد یادمیاں کروائی گئی اور اس پہ اتنی حاضری ہونے کی وجہ بھی اصل میں یہی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم جو نیا سال ہے ہم اس کو بابرکت طریق سے آغاہ کریں اور پچھلے سال میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو آئندہ سال میں نہ دوہرائیں اور اس دن بھی ہم نے سب نے اسی بات کا عزم کیا کہ ہم اس سال میں دو میں نمازوں کی طرف خاص طور پہ توجہ دیں گے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو بہتر بنانے کی مزید کوشش کریں گے تو اس طرح ہم نے نئے سال کا استقبال کیا اس کے علاوہ ہمارے پیارے آقا حضور انور عزیز نے کچھ دن یا کچھ ایام قبل نیو ایئر سے قبل ہماری اسماع کی طرف بھی توجہ دلائی تھی کہ درو شریف کثرت سے پڑھیں جی اس سے جی پچھلے سال کو خیر بعد اور نئے سال کا استقبال کریں تو الحمدللہ اس کی طرف بھی ہم نے کوشش کی اور توجہ ہماری رہی اور باقی ایک دوسرے کو یاد دہانی کرواتے رہے تاکہ ہم حضور کے اشاد پر عمل کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلق پیدا کر سکیں جس سے بالآخر ہمارا مین مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے تو اس کے علاوہ ایک اور ایکٹیویٹی تھی جو تھرو آؤٹ ونٹر بریک بچوں کی جو چھٹیوں کے ایام ہیں ان میں چلتی رہی وہ قرآن کلاس کا انعقاد تھا وہ الحمدللہ 31 اکتیس دسمبر کو بھی اسی طرح ہوئی اور یکم جنوری وہ آخری دن تھا جس میں وہ کلاس کا اختتام ہوا تو اس میں بھی مقصد یہی تھا کہ ہمارے بچے آ, بجائے اس کے کہ دنیا کی برائیوں میں پڑھیں دینی باتوں اور اچھی باتوں کی طرف ان کی توجہ رہے اور الحمدللہ ہمیں اس بات کا موقع ملا اور آ, آ, آ, یقین بھی ہے امید بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ ہم تمہارے تمام ممبران جماعت نے ان پروگراموں سے روحانی اور روحانی فوائد حاصل کیے ہوں گے جی جزاک اللہ بہت عمید. شکریہ بہت شکریہ آپ کا تو یہ بتائیے طارق عظیم صاحب کے جب آپ نے صبح کا آغاز کیا اور تہجد کی نماز پڑی اس کے بعد کیا خدام نکلے تھے باہر ڈاؤن ٹاؤن کسی اور جگہ کی صفائی کا بھی رضا کرانا تھا آپ پہ کچھ کام کیا آ, یہاں پہ ہمیں کی کا موقع تو نہیں مل سکا. اس کی کچھ کچھ کچ ریسٹرکشن تھی لیکن آ, یہ ہے کہ ہمارے خدام نے مسجد میں کٹے ہو کے مسجد کے وقار عمل کا آ, ارادہ کیا ہوا تھا اور وہ اسی طرح انہوں نے الحمد للہ انجام دیا ماشاء اللہ چلیے بہت بہت شکریہ جی سر صاحب اس حوالے سے ایک جو بات انہوں نے کی اس کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم سب کے میں ہے کہ نئے سال کے آغاز پر لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ سے مختلف قسم کے وعدے کرتے ہیں جنہیں جی. ہمیں نیو ایئرز ریزولوشنز کہتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں اس سال کوشش کروں گا پڑھائی میں بہتری آئے کچھ کہتے ہیں کہ بہتر جاب مل جائے جی. کچھ کا یہ ہوتا ہے کہ ہماری ریزولوشن جی. یہ ہے کہ ہمارا وزن کم ہو جی. وغیرہ, وغیرہ. وغیرہ, وغیرہ. وغیرہ وغیرہ تو کئی جی. قسم کے وعدے جو ہیں لوگ اپنے آپ سے کرتے ہیں لیکن اس حوالے سے کسی کے ذہن میں یا بہت سے بہت کم لوگ ہوں گے جن کے ذہن میں یہ خواہش یا جن کا یہ ارادہ یا جن کی یہ نیت ہوتی ہے کہ ہم اس سال اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ پچھلے سال سے بڑھ کر زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تو اس کو ہم خاص طور پر نئے سال کے آغاز پر ہائی لائٹ کرتے ہیں اپنے نوجوانوں کو بچوں کو بتاتے ہیں کہ پچھلے سال سے بڑھ کر زیادہ ہم نے کوشش کرنی ہے اس سال میں کہ ہم جو بہتر مسلمان بن سکیں بہتر شہری بن سکیں اور ہمارے اوپر جو بھی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ہمارے دین کے حوالے سے اور ہماری جو جو بھی مختلف قسم کی رسپانسبلٹیز ہیں ان کو بہتر طور پر ادا کرنے کی کوشش کریں چلیے چلیے بہت بہت شکریہ مربی صاحب آپ کا اپنے وقت نکالا اور وین سے شامل ہوئے صرف آپ کو آج ویسے بتا دیتے ہیں وینک میں تو آپ ہمیں امید ہے موسم اچھا ہوگا یہاں پہ جو ریل فیل ہے وہ کچھ مائنس پینتیس چھتیس کے قریب مائنس تھرٹی فائیو کے قریب ہے تو اگر آپ مس کر رہے ہیں ٹورنٹو کو تو یہ آئیے وزٹ کیجیے ہمیں چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ نے ذکر کیا طارق عظیم صاحب بینکور سے ساتھ تھے اور انہوں نے تو مسکرائے یہ کہ مائنس تھرٹی فائیو تھرٹی تھا تو ہم ہم چلتے ہیں میرے خیال میں لارڈ منسٹر ہو سکتا ہے وہ ہم پہ ہنسے کہ اچھا بس <laughs> اتنا سا ہے <laughs> اس سے پوچھتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس پر ٹیلی فون لائن پر لارڈ منسٹر سے ہمارے جو آ, مشنری مربی ہیں چودھری منصور عظیم صاحب وہ موجود ہیں انہیں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سومربی so, صاحب خاک سر سفیر راجپوت آپ سے مخاطب ریڈیو احمدیہ سے آپ آنے, آنے, آنے وقت اور آپ کے ساتھ یو کہیے اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ آپ کے دو کولیگز ہیں صادق احمد صاحب بھی موجود ہیں اور حافظ علی مرتزیٰ صاحب بھی یہاں موجود ہیں ان کا بھی سلام قبول کیجیے وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ یہ بتائیے موسم اس وقت کیسا ہے آپ کے پاس ہمارے پاس تو کافی ٹھنڈا ہے چلیے بس ہم سے ایک دو ہی آپ آگے ہم مائنس بائیس تیئیس پر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ٹورنٹو بھی آج کافی سرد ہے جی ہاں بالکل بالکل اپنا خیال رکھیے گا تو آپ سے بات شروع کرنی ہے صادق صاحب سے میں کہوں گا کہ سوال کے ذریعے بات کو آگے بڑھائیں جی السلام علیکم منصور عظیم صاحب وعلیکم السلام و اللہ صادق صاحب آپ سے بات یہ کرنی تھی اور پوچھنا یہ تھا کہ جس طرح کہ ہمارا موضوع چل رہا ہے نیو ایئرس ڈے کے حوالے سے یا نیو ایو میں جو مختلف پروگرام ہوتے ہیں تو ہم اپنے مربیانۂ کرام سے یہی پوچھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں پر بھی جماعت ہے وہاں پر ہم جماعتی طور پر مختلف پروگرام کرتے ہیں اور خاص طور پر اپنے نوجوانوں کو اپنے بچوں کو جو نیئرز ایو ای پہ مختلف باہر پروگرام ہوتے ہیں ان سے دور رکھنے کے لیے ان سے بچانے کے لیے ہم اپنی مسجد میں اپنے کمیونٹی سینٹرز میں جہاں جہاں پر بھی ہو سکے ہم بچوں کے لیے پروگرام تشکیل دیتے ہیں تو اس حوالے سے میں نے پوچھنا تھا کہ لوئڈ منسٹر میں بھی آپ نے اس حوالے سے کچھ پروگرام کیے بچوں کے لیے نوجوانوں کے لیے بالکل دا. یہ تو ہماری جماعت کا ایک خاصہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ نیو ایئر مناتے ہیں ایک طرف یہ بھی ہوتا ہے بچوں کو نوجوانوں کو نوجوانوں ان بری چیزوں سے بچانے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ صحیح رنگ میں کس طرح نیو ایئر منانا چاہیے थी. وہ ہم لوگ جو ہے وہ سفر ابل میں دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ اس طرح منانا چاہیے اسی طرح ہماری جماعت میں یہاں پہ لوڈ مسٹر ملی ہمارا ہمیشہ سے ہم جو ہے لوکل چیریٹیز کو دیا تھا خدام اور اطفال یعنی نوجوان اور بچوں کی ملی دونوں کے مل کے جو ہے اس دفعہ ہمارے جو بچے ہیں چھوٹے بچے جو اطوال ہیں یعنی آٹھ سال سے لے کے پندرہ سال تک انہوں نے اکیلے ایفرڈ کیے چھ سو پاؤنڈ جو ہے وہ ہمارا نیو ایئر جو ہے تو ہم نے جیسے ہی کرسمس گزری تھی تو ہم نے اپنے نیو ایئر کی تیاریاں کرنی شروع کر دی تھی اور یہ ڈونیشن وغیرہ ہم لوگ جو ہے لوکل چیریٹیز میں دے رہے تھے ساتھ ہی ہم لوگوں نے پھر نیو ایئر آنے سے پہلے پہلے یعنی اس سے پہلے جو ہے ہم نے ٹوئنٹی ایٹ کو ہم نے پہلے سینئر ہومس کے وزٹ ہے ان بوڑھوں کے پاس ہم لوگ گئے بوڑھے لوگ جو سینئر ہومس کے اندر جاتے ہیں ان کو ہم لوگ وزٹ کر رہے تھے اور ان لوگوں کے ساتھ حقیقی جو ہے وہ خوشیاں جو ہے وہ ہم لوگوں نے منائی جہاں پہ کوئی بھی نہیں آتا ان کے اپنے بچے جو ہے وہ بھی جہاں پہ دوسری طرح کی چیزوں میں جہاں پہ وہ مشغول ہوتے ہیں ہم لوگ ان کے ساتھ جو ہے وہ نیو ایئر منا رہے چھوٹے چھوٹے بچے اور نوجوان ہمارے سارے وہاں پہ گئے اور وہ بوڑھوں کے ساتھ جو انہوں نے ٹائم گزارا تو ہم نے سینے ہومز جو ہے وزٹ کیے ان کے لیے ہم پھل وغیرہ لے کے گئے ان کے لیے ہم لوگ پھول وغیرہ جو ہے وہ لے کے گئے بوکے وغیرہ ہم لوگ لے کے گئے ان میں سے بعد ایسے بھی تھے کئی جو ہے وہ مینٹلی ڈسٹرب تھے اور عرصے درخت ان کو کوئی بھی ملنے نہیں آیا چار پانچ کی طرف سے تو ان کے ساتھ ہم لوگوں نے ٹائم اسپینڈ کیا اور خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ جتنا مزہ ان کے ساتھ آتا ہے میرے خیال سے صبح ہے. جتنا مرضی نفس، وہ نفسانیت پسند نہیں ہونا چاہیے دوسروں کے ساتھ مل کے خوشیاں جو ہے وہ انجوائے چاہیے جی, so جی بالکل اسی طرح پر ہم لوگ جو ہیں وہ نیو ایئر کارڈز جو ہیں وہ ہم لوگوں نے دیے جب نیو ایئر عید آئی یعنی تھرٹی فسٹ کو پھر ہم لوگوں نے آ, رات کو چھ بجے کے قریب سارے مردوں کے لیے یہاں پہ ہم نے سوئمنگ کا انتظام کیا ہوا تھا جیسے طارق الین صاحب نے ابھی بتایا جیسے درس وغیرہ کے اندر ہم نے ساروں نے جہاں پہ وہ دینی ماحول یعنی فن کا ماحول بھی وہاں پہ دینی م بھی تھا نے اسی طرح تلاوت اور نظم نئے عہد سے جو ہے ہم لوگوں نے شروع کیا یہاں پہ کہ جیسا بھی ہمارا پچھلا سال گزرا انشاءاللہ اگلا سال ہم سکھوا اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں آگے بڑھنے والے ہوں گے ہم نے کا پروگرام جو ہم نے بنایا تھا جس میں بچے بڑے جوان سارے مرد جو تھے وہ شامل تھے پھر اس کے بعد بچوں کا مسجد میں جو ہے وہ نائٹ سٹے تھا کھانا وغیرہ پھر بچوں کا یہیں پہ تھا نائٹ سٹے انہوں نے یہیں پہ کیا اور رات کو بھی جو ہے وہ بچوں کو بھی مختلف اسلامی تاریخ کے حوالے سے اور مختلف اسلامی تعلیمات کے حوالے سے ان کو جو ہے وہ تربیت کرنے کی کوشش کی کہ کیوں ہم لوگ جو ہے وہ جو چیزیں کرتے ہیں وہ کرتے ہیں جیسے نیو ایئر ہم کتنا کرسمس کے ملنا تھے کرسمس کا ایک پروگرام تھا اسی رات میں بھی کرسمس جو ہے الرطیس سال اس سال اسلام کی وفات کے اوپر وہ ہم لوگوں نے پروگرام کیا پھر اسی طرح صبح جب ہوئی رات کو پروگرام بچے وہیں پہ رہے وہیں پہ سوئے اور فن کے ساتھ یعنی اس کے بعد ہم لوگوں نے بچوں کو کھیلنے کا بھی واقعی پہ موقع دیا پھر اس کے بعد صبح تہجد کا ہم لوگوں نے پروگرام کیا اور ساری جماعت کا الحمدللہ للہ اکثریت جماعت جو ہے وہ تہجد کے لیے آئی ہوئی تھی خود ہی دل سے خوشی تھے کہ اگلا سال ہم لوگوں نے جو ہے وہ پڑھنا ہے نئے عہد کے ساتھ جو ہے انہوں نے شروع کیا تہجد کی نماز ادا کی پھر ناشتے کا ہم لوگوں نے یہاں پہ انتظام کیا وہ تھا ناشتہ جو ہے وہ ہم لوگوں نے کیا پھر اسی طرح جب فرسٹ آف جنوری آئی جو جو نیو ایئر کا دن تھا ہم لوگوں نے ساری یہاں پہ جو آس پاس کے ایم پیز اور ایم ایل ایز ہیں ان کے ساتھ ہمارے یہاں پہ الحمد للہ الحمد اللہ لوئر مسٹر میں جماعت کے بہت اچھے تعلقات آتے ہیں جو کہ اس دن آفس بند ہوتے ہیں اس کے باوجود ہم لوگ پھر چاکلیٹس لے کے ان کے گھروں میں گئے کاؤنسل ممبرس کو ہم لوگوں نے میئر کو یہاں پہ ایم ایل پہ دونوں سائڈوں کے البرٹ اور ہم نے ان کو بھی گفٹ دیے چاکلیٹس دی گفٹ کارڈ وغیرہ تقسیم کیے داۃ العمان کا نام یعنی کمیونٹی کا نام का नाम وہ ہم لوگوں نے دیا اور لوگ انتہائی خوش تھے ایک دروازے کو ہم نے نوک کیا اور اس کو کھڑکا کے ہم نے چاکلیٹ دی पहले भी بھی یہ کرتے رہے खुशी से जो है ہے وہ کہنا شروع ہوگی के مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جب کس ٹائم پہ آپ لوگ آتے ہیں اور چاکلیٹس کا توحفے جو ہے وہ ہمارے لیے لے, لے کے آتے ہیں بچے خوش تھے اور بچوں نے بھی اس میں بھرپور حصہ لیا اسی طرح خالی لوکل بھی نہیں ہم لوگ پھر نیو ایئر کی خوشیاں پھر ہم لوگ باہر جا کے مناتے ہیں ہمارے یہ پروگرام نیو ایئر کا ففتھ جنوری تک تھا تو اس سے پہلے پہلے تھرڈ کو ہم لوگ پھر اور کو ہم لوگ آ, کے اندر کینیڈا کے کی ہیں ان کے, کے اوپر ہم لوگ گئے اور ہم نے ان کے, کے ساتھ ملاقات کی چاکلیٹس اور ہم نے اسلام کا ہم لوگوں نے پیغام پہلے بھی کر چکے ہیں اس کے باوجود ایک رشتہ ہے جو ان کے ساتھ ہمارا یہ بنا ہوا ہے چیز جو ہے وہ بالکل اسی طرح ان کو اسلام کا نام جو ہے وہ بہانے سے بھی پہنچ جاتا ہے ماشاء ماشاءاللہ جتنا آپ نے کیا ہے اور اگلا سال پھر آ رہا ہوں انشاءاللہ میں تو آپ کے ساتھ پچیس <laughs> دسمبر سے تین چار جنوری تک وقت لارڈ منسٹر میں گزارنا ہوگا اور بھی تھا نہیں آپ ضرور بتائیے ضرور بتائیے ہم نے الحمدللہ ہم نے سات جنوری کو پھر یہ نیو ایئر کے حوالے سے کیونکہ اسکولوں میں چھٹیاں ہو گئی تھی تو پھر ہم نے سات جنوری کو پہلی دفعہ جو ہے منڈے کو اسکول کھلے تھے تو پھر ہم نے سات جنوری کو اسی طرح فرسٹ نیشن کے دو ریزرو ہم نے سلیکٹ کیے یہاں پہ دو ریزرو کے جو اسکول تھے اس کے سارے کے سارے بچوں کو اور سارے سٹاف ممبرز کو ہم نے ہر ایک ایک بچے کو ایک خاص پیکج بنایا ہوا تھا اس کے اندر ان کو پانچ پین جو ہے یعنی اس کے اندر ایک کا نیلا پینسل اور ہائی لائٹر وغیرہ پانچ پین اور چاکلیٹ اور گریٹنگ کارڈ وغیرہ جو ہے دیے تقریباً یہ ایک سکول جو تھا, تھا so, ماشاء ما اللہ. ما اللہ مربی صاحب سوال یہ ہے کہ ماشاء اللہ اتنا اتنا سب کچھ کیا اللہ تعالیٰ یہ ساری مسائل آپ کی قبول فرمائے اور انہیں انہیں بڑھائے اور توفیق دے کہ اس میں آپ مزید اضافہ کریں تو جو بچے اور جو خدام آپ کے ساتھ شامل تھے ان سارے کاموں میں جنہوں نے ظاہرے پیکجز بنائے ہوں گے بالکل. توفے تیار کی ہوں گے انہوں نے کیا سیکھا ان کی فیلنگز کیا ہمیں وہ بھی بتائیے بالکل صحیح بار اصل میں نا وجہی یہ ہے کہ ہم لوگ دوسروں کے لیے بھی کرتے ہیں اور اپنے لیے بھی کرتے ہیں جہاں جیسے پہلے ذکر ہوا جہاں دوسرے لوگ جو ہے وہ شراب نوشی اور دوسری چیزوں میں بعض غلط حرکات کے اندر جو ہے وہ منارے ہوتے ہیں اصل خوشیاں تو وہ ہیں جب کسی دوسرے کو آپ کی وجہ سے خوشی پہنچے اور है. ہمارے بچے اور ہمارے نوجوان یہی سیکھ رہے تھے اور یہی ہمارا مقصد ہے ان کو سکھانا بھی کہ اصل خوشی یہ نہیں ہے جو آپ فیل کرتے ہوں کہ چند ایک رات کو جو ہے وہ جو مرضی کر لیا اور آپ کا نیو ایئر ختم ہو گیا بلکہ آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا اگر کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ کسی کو خوش ہو جائے یہ اصل خوشی ہے اس کو ہمیں جو ہے وہ کرنا چاہیے اور یہی ہمارا مقصد تھا اسی وجہ سے ہم نے جو ہے تو یہ سارا کچھ کیا اسلامی تعلیمات کے جو, جو ہے کہ کسی دوسرے کے چہرے پہ خوشی لانا یہی جو ہے وہ دوسروں کو جو ہے وہ خوش کرنا یہی ہمارا جو ہے وہ نیا خیال ہے اور یہی عہد جو ہے وہ ہم پورا کر رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ لگتا ایسے ہے جتنا کچھ آپ نے بتایا ہے کہ جماعت تو لارڈ منسٹر کی ہزاروں کی تعداد میں ہوگی تو کتنے <laughs> بچے آپ کے ساتھ تھے کتنے نوجوان تھے تو ہمارے تھوڑی چھوٹی جماعت ہے ہماری چھوٹی جماعت ہے تو یعنی تشمیر کے علاوہ چھوٹی جماعت ہے جذبہ جو ہے ہے بالکل کفار پہ غالب آگے اسی طرح ارادہ یہی ہے اللہ تعالیٰ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میں موقع بھی دے اور صحیح طور اسلام کے جو ہے وہ تعلیمات آگے پہنچانے کا موقع دے دے آمین آمین بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا کوئی اور بات اگر زائگی کوئی بات بتانا چاہے ہمیں تمام کو میری طرف سے بھی السلام علیکم اور اللہ تعالیٰ بہت شکریہ آپ بھی ریڈیو احمدیہ کو اور ریڈیو احمدیہ کی ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور لارج منسٹر کی جماعت کو ریڈیو احمدیہ کا محبت بھرا سلام ضرور پہنچائیے گا ضرور چلیے السلام علیکم اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ لائٹ منسٹر نے تو کمال کیا ہے بہت, بہت سے ٹھیک ہے حافظ صاحب جی, جی <laughs> دیکھیے انہوں نے اے, میں اصل میں پوچھنا چاہ رہا تھا ان سے فسٹ نیشن کے بارے میں بھی جی جی مزید بات چاہتے تھے کہ ہم کچھ کرتے ہیں ان سے تو فسٹ نیشنس کے ساتھ تعلقات رکھنا یا ان تک پہنچنا یہ بھی ایک بہت بڑا گیپ ہے یہاں پہ جی جو برکل. ہم نے دیکھا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے بڑا جذبہ نظر آیا اور بہت مزہ بھی آیا جی سب بات کر کے جی بالکل یہ جو آپ نے بتایا ہے جو ہمارے یہاں پر انڈیجینس کمیونٹی ہے جی اس حوالے سے بھی ہمیں جب حضور انور یہاں پہ دو سولہ میں تشریف لائے تھے تو حضور نے خاص طور پر جماعت کو اس طرف توجہ دلائی تھی کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی ہمیں تعلقات جو ہیں وہ بڑھانے چاہئیں کافی دیر تک یہ جو آپ نے بتایا ہے گیپ ہے یا نگلیکٹ ایک قسم کا اس معاشرے میں پایا جاتا ہے ان کی طرف اس کو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو کم کرنے کی کوشش کریں ان کو اپنے قریب لائیں تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت جو ہے وہ دو سولہ سے پہلے بھی کام ہو رہا تھا لیکن دو سولہ جی. سے بڑھ چڑھ کر جماعت جو ہے وہ اس میں کام کر رہی ہے اور یہاں پہ جو مختلف ریزروز ہیں جہاں جہاں پر بھی ہیں جی. ویسٹرن کینیڈا میں بھی کافی ہیں جی. یہاں پر بھی نارتھ میں ہیں تو ہم وہاں پہ جا کے ان سے ملتے ہیں اور ان سے بات چیت کرنا جی. تعلقات بڑھانا ہو. تو یہ استحاظ سے بھی کافی اچھا کام ہو رہا ہے جی. चलिए سامعین پروگرام تو جاری رہے گا ہمارا اور پروگرام میں ہم گاہے بگائے آپ کے سوالات بھی لیا کرتے ہیں آپ کے تاثرات بھی شامل کیا کرتے ہیں تو اسٹوڈیوز کا نمبر ہے فور ون سکس یا پھر ہمارے وہ جو ٹورنٹو شہر سے باہر سے ہمیں سن رہے ہیں اور ٹول فری نمبر کے ذریعے ہم تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر ہے ون ون ایٹ فائیو آپ کال کر سکتے ہیں اور براہ راست ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن کر بن سکتے ہیں پروگرام ہمارا جاری رہے گا میرے ساتھ آج حافظ عنی مرتضی صاحب ہیں اور اسی طرح سے صادق احمد صاحب ہیں اور دیگر مہمانان ہیں جنہیں ہم فون پر شامل کرنے پروگرام کا موضوع ریڈیو احمدیہ کا آج یہ ہے کہ کس طرح سے جماعت احمدیہ عالمگیر نے نئے سال کا آغاز کیا ابھی تو ہم کینیڈا کی جماعت اور مختلف شہروں میں جو ہمارے مشنریز ہیں مربی ہیں ان سے رابطہ کر رہے ہیں اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا کیا مصروفیات تھیں اور کس طرح سے انہوں نے اللہ کی فضل سے نئے سال کا آغاز کیا اور اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے بات کو آگے لے کے چلیں گے سوال یہ ہے حافظ صاحب کی طرف میں آتا ہوں یہ تو ہم نے بات کی کینیڈا میں امریکہ میں ایک ہمارے دین کا بھی حکم ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے پھر عبادت کا بھی حکم ہے اور اس لحاظ سے اجتماعی طور پر ایک اچھا آغاز کیا جاتا ہے صرف ایک ہی دن نہیں جس میں تہجد ہوتی ہے گاہ بغائے مختلف مواقع پر اللہ کی فضل سے یہ تقریبات اور اس طرح کی اجتماعی کوششیں ہیں جو کی جاتی ہیں پاکستان جیسے ملک میں جہاں جماعت احمدیہ زیر اعتاب کہنا چاہیے یا یوں کہیے کہ, کہ پرسیکیوشن ہے اور بے جا قسم کی سختیاں پابندیاں ہیں تو وہاں کی جو ہمارے نوجوان ہیں وہ کیا کرتے ہیں کچھ آپ کو آپ تو رہے پاکستان میں کچھ عرصے آپ نے گزارا بھی ہے تو بتائیے کچھ یادیں تازہ کیجئے آ, صفی... صفی صاحب اس بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ جماعت احمدیہ پاکستان بےشک اس وقت فی الحال ہمارے حالات اتنے جماعت کے ادھر لوگوں کے رہنے والوں کے اتنے مناسب ان کو سہولیات کہہ لیں جو بیسک سہولیات ہیں جو بیسک رائٹس ہیں کہ وہ تو نہیں مل رہے لیکن پھر بھی وہاں جو ہمارے نوجوان اور ہماری خدام الحمدیہ اطفالحمدیہ ہے وہ انہی پروگرام کو کیونکہ یہ ہماری جو روایات ہیں جو اسلامی روایات کہنی, جی کہنی چاہیے ان کو تو ہم جاری رکھے ہوئے ہیں ٹھیک کہ ایک نئے سال کا آغاز اس کو کیسے کرنا ہے نئے سال کا آغاز تہجد سے نماز سے اور پھر ظاہری بات ہے کہ ہماری جب اتنی لوگ ہم کٹھے ہیں تو پھر اس کا ایک ایک مختلف جو درس ہیں وہ بھی ہوتے ہیں ایک بات جو پاکستان کے رہنے والوں کے لیے زیادہ مزیدار ہونی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے پاس ہی قادیان ہے جی اور قادیان کا جلسہ نیا نیا وہ اس کا جلسہ ہوا ہوتا ہے اور حضور جی جی جی کا خطاب سنا ہوتا ہے تو ایک اس کا بھی اثر ظاہری بات ہے نیا نیا جو منہ میں کوئی بھی چیز کھائیں تو اس کا بھی مزہ جو ہے وہ تھوڑی دیر تک رہتا ہے تو تو وہ نیا نیا خطاب سن کر جو نیا سال پھر ہم شروع کرتے ہیں تو اس دفعہ جیسے حضور نے ہمیں توجہ دلائی کہ حضور نے فرمایا کہ اس نئے سال کو درود اور صلی اللہ وسلم کی یاد میں اور درود بھیجتے ہوئے اس کو شروع کریں تو اسی چیز کو جماعت احمدیہ پاکستان میں بہت ہی لطف اندوز ہوتے ہوئے اور قادیان کی یادوں کو ساتھ رکھتے ہوئے شروع کرتے ہیں اس کا میں قادیان کے ساتھ اس لیے میں جوڑ رہا ہوں کیونکہ بہت سی تعداد ہماری اس نئے سال پر قادیان میں موجود ہوتی جی. ہے جی اور ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ اس جلسے میں شامل ہوں اور اپنا نیا سال قادیان میں گزار کر کرائیں لیکن جماعت جو ظاہری بات ہے ادھر ویزا جو ہے وہ لمیٹیڈ ہوتا ہے سارے تو نہیں جا سکتے اور قادیان کے جلسہ سے پھر واپسی بھی ہے لیکن اس جماعت احمد پاکستان میں اس کو اسی انہی روایات کے ساتھ جو ہر جگہ ہماری جماعت کی موجود ہیں تہجد نماز وقار عمل جی. یہ سب باتیں وہاں بھی موجود ہیں اللہ ماشاء میرا اب تو سوشل میڈیا پہ کافی وقت گزرتا ہے اور دیکھتا رہتا ہوں اس چیزوں کو جماعت کے لحاظ سے خبریں بھی ملتی رہتی ہیں تو پہلے جو کچھ ایک دو تحریکات ہوئیں خاص طور پہ جب شجر کاری کا آغاز کیا گیا تو اس میں جماعت احمدیہ نے بڑا بھرپور حصہ لیا ہے اور جماعتی طور پر ہر ایک گھر نے اس شجر مہم میں حصہ لیا اور بے تحاشا پودے لگائے گئے ہیں اسی طرح سے جب حکومت پاکستان نے ایک نئی تحریک دی جس میں ڈیم فنڈ بنایا جی. اور ڈیم فنڈ میں کہا کہ حکومات دیں تو نہ صرف یہ کہ پاکستان میں بلکہ دنیا بھر سے اور دنیا بھر سے انفرادی طور پر بھی اور جماعتوں نے بھی جی. کینیڈا کی جماعت نے بھی اس فنڈ میں دیا حصہ اور اسی طرح سے یو کی جماعت نے اور امام جماعت احمدیہ نے بھی بیس جی. اپنی طرف سے اس فنڈ میں دیے ہیں. تو اللہ کے فضل سے جہاں جہاں موقع ملتا ہے وطن کی خدمت کا اور اس سے اپنی محبت کو ظاہر کرنے کا تو احمدی پہلے بھی کل بھی اور آج بھی اللہ کے فضل سے سفے اول میں ہی نظر آتے ہیں لیکن آج کا موضوع آج کا جو موضوع ہے وہ دراصل یہ ہے کہ نئے سال کا آغاز جماعت احمدیہ نے کیسا کیا لارڈ منسٹر مسیس آگا کی ہم نے بات کی وان کی ہم نے بات کی اسی طرح سے ہم نے وینکوور کی بات کی تو ویسٹ کو تھوڑا سا کور کیا ایسٹ کی طرف یہ شمال میں چلتے ہیں جہاں ایک اور جگہ جہاں سردی کافی رہتی ہے مونٹریل کی بات کرتے ہیں تو مونٹریل میں ہمارے نی اور مربی ہوتے ہیں مرزا نبیل صاحب جی. تو انہیں خوش آمدید کہتے ہیں ریڈیو احمدیہ میں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مربی صاحب میرا نام ہے سفیر راجپوت اور میں میزبان ہوں ریڈیو احمدیہ کا آپ اس وقت میرے ساتھ ہیں آن ایئر ہیں آپ کے دو عزیز دوست ہیں اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود جو آج ہمارے مہمان ہیں ریڈیو احمدیہ کے آپ ہی کی طرح صادق احمد صاحب موجود ہیں اور حافظ علی امرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ذکر یہ ہو رہا ہے کہ جماعت احمدیہ اور خاص طور پر کینیڈا میں جہاں پر ساری دنیا یہاں کے مقامی لوگ نئے سال کو ایک یا نئے سال کے ایف کو کرسمس سے لے کے نئے سال کے آغاز تک کو چھٹیوں کا زمانہ سمجھتے ہیں اور اس میں بلکل دنیا داری بلکہ دنیا داری بھی نہیں بلکہ بے حیائی کی حدوں کو چھونے والی باتیں ہوتی ہیں اس موقع پر یا موقع پر جماعت احمد یا اکستانہ نئے سال کا آغاز کرتی ہے کچھ تفصیلات مانٹریال کیا آپ اگر ہمیں بتائیں جی جزاکم اللہ حسین الجزا جیسا کہ بھی میں پروگرم سنی رہا تھا جی. کہ مختلف کینیڈا کی جماعتوں میں جو جماعت کے ممبرز نے کام کیے ہیں روڈ روڈ وغیرہ کی صفائی کی ہے اور تحجد کا انتظام بھی تھا تو جی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ خلافت کی برکت ہی ہے جو جتنی بھی جماعتیں ہیں خواب ہاں و کینیڈا میں ہیں خواب ہاں و کینیڈا سے باہر کی ہیں ساری کی ساری جو ہیں وہ خلافت کے ذریعے سے اس استحاد کے ذریعے سے وہی کام جو ہیں وہ ہر جماعت میں ہوتا ہے مونٹریال میں خاص طور پر جیسا کہ آپ نے کہا, کہا کہ ادھر سردی بہت زیادہ ہوتی ہے جی. آج تو خاص طور پر تقریباً تھرٹی ٹو تھرٹی فائیو سینٹی میٹر برف ادھر پڑی ہے اور مائنس تھرٹی فائیو تک بھی تو کافی یعنی کہ ادھر سردی کافی ہے تو نئے سال کے حوالے سے جماعت مونٹریال میں مسجد میں جتنے بھی یگسٹرس تھے خدام الحمدیہ کے تحت ان کو مسجد میں جو ہے وہ دعوت دی گئی اور عشا کی نماز کے بعد جو ہے سیشن کا ایک اجلاس رکھا گیا جس میں خاص طور پر جو ہے ینگسٹرس کے اگر ذہنوں میں کچھ سوال ہوتے ہیں تو یعنی کہ کے مربی بیسیکل کیمپین ہم نے اس کا آغاز کیا تھا ادھر اور اس کے بعد جو ہے کچھ گیمز کا انتظام کیا گیا تھا جس میں ٹیبل ٹینس کھیلا گیا ٹیبل فٹ بال کھیلا گیا تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس کے بعد شام کو رہائش جو ہے وہ مسجد میں ہی تھی اور اس کے بعد تحجد کا باجماعت یعنی انتظام کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے دروس کا اور حضور انور کے ہی جیسے کہ ہم سب کو بتایا کہ حضور انور کی طرف سے یہ ارشاد تھا کہ دروس شریف کے ساتھ جو ہے اس نئے سال کا آغاز کریں تو قرآن کریم کی ہی تعلیمات جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی اور اس طرح سے جو ہیں جس طرح کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ریڈیکلائزیشن کے حوالے سے بہت زیادہ میڈیا میں بات کی جاتی ہے تو یہ خلافت کے سائے تلے ہی جو ہے یہ جو تعلیم جو ہے دی جاتی ہے اور تربیت کی جاتی ہے وہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ خلافت کی برکات ہی ہیں جس کے ذریعے سے جماعت جو ہے وہ اس طرح جڑی ہوئی ہے ماشاء علیکم نبیل صاحب, آ, نبیل صاحب آپ ماشاء اللہ جامعہ یو کے سے پاس ہوئے اور پھر آپ کو جو جماعت کی خدمت کا موقع مل رہا ہے تو سوال میرا آپ سے یو کے متعلق ہوگا کہ میں ہر احمدی جاننا چاہتا ہے کہ ہماری کیسی وہاں کی مصروفیات ہیں نئے سال کے موقع پر اور کیسی ادھر کی ادھر کیونکہ کی خلافت بھی موجود ہے حضور کے حضور کے پاس آپ ہوتے ہیں تو کیا ادھر مصروفیات ہوتی ہیں تو ان کے متعلق ہمیں کچھ بتائیں جی جی زاک اللہ یو کے کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ جو فجر کی نماز ہوتی ہے اور تہجد کی نماز فضل میں نئے سال کے لیے ادھر مثال کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لاسٹ ٹائم جو میں ادھر تھا تو مجھے پتا ہے کہ جرمنی سے بھی خدام کی ایک پوری ٹیم آئی تھی جو تہجد کی نماز اور فجر کی نماز جو ہے حضور انور احد اللہ تعالیٰ بنیز کے پیچھے نماز ادا کرنے کے لیے گئی تھی اور اس بار بھی آپ لوگوں نے نظارہ دیکھا ہوگا بہت سے لوگ جو ہیں وہ مسجد فضل میں نماز کے لیے کٹے ہوئے تھے اس کے بعد جو ہے جو کیا کہتے ہیں روڈز کی صفائی جو ہے اس میں خداموں نے کافی حصہ لیا اور اور چونکہ ادھر خلافت بھی ہے تو ایک ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد فضل میں بہت زیادہ ہجوم ہوتا ہے اور لوگ سڑکوں پہ بھی جو ہے نماز ادا کرتے ہیں چونکہ مسجد جو ہے وہ فول ہو جاتی ہے تو تو یو کے حوالے سے میں یہی بتانا چاہوں گا کہ جتنی بھی جماعتیں ہیں جو دور دور سے ادھر رہتی ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ مزید فضل اکٹھے ہوتے ہیں اور نماز ادا کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ دروس کے انتظام بھی کیے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی جہاں بھی جماعت قائم ہے ہم دیکھیں گے کہ ایک ہی طرز پر سب کام جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں اور یہ صرف اور صرف جو ہے یہ خلافت کی برکت کے نتیجہ میں ہے جی جزاک جی. اللہ نبی صاحب یہاں پر پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ ایک تو پہلو جو دینی پہلو ہے کہ ہم سال کا آغاز جو ہے وہ نماز تہجد تحجد سے کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بعض جماعتوں میں بعض شہروں میں جماعت کا یہ بھی طریق کچھ سالوں سے ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جاری ہے کہ ہم نیو ایئرس ڈے کو صبح حجد کی نماز پڑھنے کے بعد ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد شہر میں نکلتے ہیں مختلف مقامات پر جا کے صفائی وغیرہ کرنا اور لوگوں کی مدد کرنا تو اس حوالے سے مونٹریال کی جماعت کے حوالے سے یا آپ یو کے میں کافی دے رہے ہیں وہاں کے حوالے سے آپ ذکر کرنا چاہیں گے کہ کس طرح کام ہوا وہاں پہ وہاں پہ اصل میں ہوتا یہ کہ نیو ایئر پہ آپ کو پتہ ہے کہ جو فیسٹیول ہوتے ہیں تو ہجوم ہوتا ہے لوگ گند وغیرہ چھوڑ جاتے ہیں जी, जी, تو جماعت کے حوالے سے یہ ہے کہ جو جو ہیں پندرہ جو سال سے جو طبقہ ہے जी. وہ سارے کے سارے سینٹرل لندن میں اکٹھے ہوتے ہیں اور کچھ ایریاز جو ہیں وہ چن لیے جاتے ہیں کہ یہ سڑک کا یہ جو حصہ ہے یہ یہ والی مجلس کرے گی یا اور یہ والا حصہ جو ہے وہ یہ مجلس کرے گی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو فیسٹیول کا جو یعنی کہ ایک ایک طرف وہ لوگ ہیں جو نیا سال جو ہے وہ یعنی کہ پارٹی کر کے مناتے ہیں اور لیکن جماعت جو ہے جو ینگسٹرز ہے دیکھیں نا ہم کہتے ہیں کہ جو اگر ایک قوم کی ترقی اگر ہم نے کرنی ہے تو وہ ینگسٹرز کی, کی ریفارمیشن کے ذریعے سے ہی ہوتی ہے جی تو پندرہ سال سے اوپر کے جو ممبرز ہیں جماعت احمدیہ کے وہ باہر جاتے ہیں صفائی کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ فرمایا کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ صرف خدام ہی نہیں بلکہ بچے بھی جو ہیں وہ بھی جو ہیں اس میں بھر چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور یہ اور یہ, یہ بھی ہے کہ یہ کام اتنی وہ خوشی سے کرتے ہیں اور بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس میں شامل ہوتی ہے اور اس کے اس کے علاوہ جو ہے یو کے میں ایک یہ بھی کرتے ہیں کہ جو جیسے اولڈ ہومز جو ہیں میں جو بوڑھے لوگ جو ہیں ان کو بھی کچھ خدام جو ہے وہ ٹیکسی ٹیکسی کا کام کرتے ہیں یعنی کہ ویسے وہ ٹیکسی ڈرائیورز تو نہیں ہیں لیکن وہ پک اینڈ ڈراپ کرتے ہیں فور فری جی یعنی جی کہ ان لوگوں کو اگر وہ کہیں پر جانا چاہتے ہیں یا کسی فنکشن میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا اپنے رشتہ داروں کی طرف جانا چاہتے ہیں تو جماعت کی ہی جو یگسٹر ہیں انہیں چھوڑنے کا کام کرتے ہیں وہ یہ کام اہم اس لیے بھی ہے چونکہ یہ پورے دن کا کام ہوتا ہے ایک تو یہ کہ وہ ان کو پک کرتے ہیں پھر ادھر ڈراپ کرتے ہیں پھر جو بھی فنکشن پورے دن کا ہوتا ہے وہ ادھر رہتے ہیں پھر ان کو دوبارہ ان کے اولڈ ہومز میں جو ہے وہ چھوڑنے بھی جاتے ہیں اس کے علاوہ ہاسپٹل میں بھی وزٹ کیے جاتے ہیں جہاں بچوں کو کھلونے تقسیم کیے جاتے ہیں اور یعنی کہ یہ جو کام جو ہے یہ اللہ کے فضل سے ہر سال جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت جو ہے وہ مزید جو ہے اس میں کچھ ایڈ کرتی چلی جاتی ہے اور تعداد جو ہے وہ ایڈ اس میں ہوتی چلی جاتی ہے تو یہ ہمارے لیے بھی یعنی کہ ایک آ, آ, کہ یہ کام جو ہے اتنا آ, برکت والا بھی ہے اور اس کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ینگسٹرز ہیں ان میں اسلام کی تعلیمات جو کس طرح گھر, گھر کر جاتی ہیں جی بالکل جی اس حوالے سے بھی میں نے آپ سے پوچھنا تھا آپ نے بھی, بھی ذکر کیا کہ کس طرح جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں آ, ہر سال وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں تو ہم اپنے نوجوانوں کو کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں یا کیسے اس طرف لے کے آتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اسکولوں میں بھی جاتے ہیں یونیورسٹیز میں جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ان کے دوسرے دوست جو ہیں وہ پارٹیز میں جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو ان کو اس چیز سے دور کرنا اور اس طرح دین کی طرف لے کے آنا انسانیت کی خدمت کی طرف لے کے آنا تو ہم اپنے نوجوانوں کو کس طرح موٹیویٹ کرتے ہیں اور وہ کس طرح اتنے زیادہ نوجوان جو ہیں وہ کٹھے ہو جاتے ہیں دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خلافت کے ذریعے سے جو نظام جو ہے ہمیں ملا ہے مثال کے دور پر جو سات سے لے کے پندرہ سال تک اطفار الحمدیہ جو ہے یعنی کہ ان بچوں کے لیے جو ہے خاص طور پر ایک سلیبس جو ہے پورے سال کا تیار کیا جاتا ہے جس میں مختلف جو کہ اسلامی تاریخ کا بتایا جاتا ہے اسلامی تعلیمات بتائی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فزیکل یعنی کہ اسپورٹس بھی جو ہیں ان کی صحت جسمانی کے لیے وہ بھی ہم یعنی کہ اس طرح کے اسپورٹس فنکشن ہم یعنی کہ کرتے ہیں جس کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ جو ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہر خودام کا جو بھی انٹرسٹ ہے اس انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے اس سے یعنی اس کہ اسلام کے ساتھ کس طرح جو ہے ہم نے اس کو قریب کرنا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سال کے پورے سال کے دوران ہمارے مختلف سپورٹس کمپٹیشن بھی ہوتے ہیں جیسے ساکٹ کی کمپٹیشن ہیں باسکٹ بال کی کمپٹیشن ہیں ٹیبل ٹینس ہے بیڈمنٹن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری مثال کے طور پر تقاریر کی کمپٹیشن بھی ہوتی ہیں تلاوت کی بھی ہوتی ہیں ناظرے کی بھی ہوتی ہیں ترجمت القرآن کی بھی ہوتی ہیں حفظ ادیہ کی بھی ہوتی ہیں احادیث کے حوالے سے بھی ہوتی ہیں تو ہم دیکھیں اس دیکھتے ہیں کہ جماعت کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جماعت جو ہے جو اس یوز کو اس طرح انہوں نے ان کو ایک ایسے ذریعے سے ان کو قریب لے کر آتے ہیں کہ یہ لڑکے جو ہیں جب بھی ان کو کام کے لیے بلا جاتا ہے تو خوشی سے کرتے ہیں اور دیکھیں جب جب تک آپ کو تعلیم نہیں ہوگی کسی چیز کی اچھی طرح تو آپ کس طرح وہ کام کر سکیں گے جب تعلیم ہوگی آپ کو پتا ہوگا کہ اسلام جو ہے وہ حقیقی طور پر سچا مذہب ہے اور وہ کیوں سچا مذہب ہے اور اگر اس کو تعلیم بھی دی جاتی ہے تو آج کل کے معاشرے میں تو دیکھیں بہت ہی آسان ہے کسی کو بھی غلط رستے پہ آپ یعنی کہ چلا دیتے ہیں اور لیکن یہ ایک, ایک بہت ہی محنت کا کام ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت جو ہے پورے سال پہ یہ مبنی ہوتا ہے پروگرامز مختلف پروگرام جو ہے وہ کیے جاتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے ادھر مونٹریال میں ایوری ٹیوزڈے uh کو کلاسز uh ہوتی ہیں پھر ایوری ایوری تھرسڈے کو سوکر کے سوکر کے میچز ہوتے ہیں پھر ایوری فرائیڈے کو بھی بچوں کی کلاسز ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے سیٹرڈے کو بھی سوکر کے میچز ہوتے ہیں تو یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو بیلنس کر کے ان خدام کے ساتھ وقت گزار کے ایک یہ جو کمیونیکیشن گیپ بھی جو ہے جو آج کل آیا ہوا ہے کہ گیجٹس آ گئے ہیں اور والدین کے درمیان بھی اور بچوں کے درمیان بھی کمیونیکیشن نہیں ہوتی تو ہماری طرف سے کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ہر ایک خادم کو فیس ٹو فیس جانیں اسے ایک پرسنل ایک کانٹیکٹ بنائیں اور ان کو سمجھیں کیونکہ یہ آج کل کے معاشرے میں یہ بہت ضروری ہے کمیونیکیشن گیپ اتنا زیادہ آ گیا ہے تو ان جماعتی پروگرام को. کے ذریعے سے اس گیپ کو ختم کیا جاتا ہے ان کو سمجھا جاتا ہے اور اسلام کی تعلیمات سے ان کو آراستہ کیا جاتا ہے چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ موربی صاحب آپ نے ایک بڑا اہم نقطہ بھی اٹھایا اور اس پہ ہم نے آج کے پروگرام میں وقت بھی رکھا ہوا کسی وقت ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم بات ذکر کیا گیجٹس کا اور کمیونیکیشن گیپ کا اور یہ بات ہم نے نوٹ کی ہے کہ جب بچے گیجٹس کے استعمال میں جاتے ہیں تو ایک تو ان میں سیلف پٹی بڑھ جاتی ہے پھر وہ ایک کنفائنڈ ہو جاتے ہیں اور واقعی ایک کمیونیکیشن گیپ ہے جو آ جاتا ہے ان کو آ, وہ اس بات میں سہولت ہے کہ وہ بات لکھ کے کر لیں ٹیکس کر دیں لیکن اپنا معافی زمیر بیان نہیں کر سکتے لمبے جمنے نہیں بول سکتے اپنی بات کی وضاحت نہیں کر سکتے تو آپ کیا کر رہے ہیں کیسے ان چیزوں کو ٹیکل کرتے ہیں کیا کوئی ہے یا کیا دیکھتے ہیں ایسے میں نے میں خود نہیال میں یعنی کینیڈا میں نیا ہوں آ, میں میری پیدائش فرانس کی ہے ٹھیک ہے اور है. میں نے جیسے بتایا گیا کہ جامع یو کے سے میں نے فارغ کیا जी. تو میرا, میرے لیے ایک یہ موقع ہے مونٹریال میں کہ میں لوگوں سے جا کے گھروں میں وزٹ کر دوں ٹھیک ہے تو میں جب سے مجھے تین مہینے ہوئے ہیں میرا یہ ہوتا ہر ہفتے میں دو تین گھروں کو وزٹ کروں اور اس کے دوران جو ہے آ, آ, یہ ہوتا کہ میں ساری ٹھیک ہے اور جو بچے ہیں چونکہ ادھر کی زبان جو ہے وہ مادری زبان فرانسیسی زبان ہے تو میں ان سے جب ان کی زبان سے ایک تو یہ کہ اگر آپ ان کی زبان میں بات کریں گے ان کو ذرا سمجھ بھی آئے گی ٹھیک ہے اور ایک نا جب آپ آج کل واٹس ایپ پہ بہت زیادہ لوگ زور دیتے ہیں اس پر کبھی کبھی آپ ایک میسج بھیج دیتے ہیں تو شاید جو آپ کنوے کرنا چاہتے تھے وہ بات جاتی نہیں ہے لیکن ایک فیس ٹو فیس یعنی کہ آپ کے جو ایکسپریشن ہیں اور آپ کا ایک آ, کیا کہتے ہیں جو آ, جو چونکہ اس زمانے میں سب سے جو جو اس وقت آ, بات مشکل بات یہ ہے کہ لوگوں کی کمیونیکیشن جو ہے وہ فیس ٹو فیس نہیں ہوتی وہ اکثر فون کے ذریعے سے آپ نے فون کر لیا ہے یا ای میل کے ذریعے سے یا ٹیکسٹ کے ذریعے سے <coughs> تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ان یگسٹر سے ہم فیس ٹو فیس ملتے ہیں اور یہ ہاؤس وزٹ جو ہیں جو ہم کرتے ہیں सबसे मिलते سب سے ملتے ہیں سب کا बीमार हो پوچھتے ہیں کوئی بیمار ہو جاتا ہے अगर کو فون کرتے ہیں یا اگر جب جماعتی فنکشن ہوتے ہیں تو ان سے ایک کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ ایک پرسنل एक جو ہے ان کے ساتھ رہے ہر ایک ساتھ ان کے ساتھ تاکہ ان کے ساتھ ایک رابطہ جو ہے وہ قائم رہے اور یہ رابطہ جو ہے یہ پھر ایک کنٹینیوس رابطہ جو ہے وہ جاری میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے چلیے بہت شکریہ یہ یہ بہت ضروری بات ہے کہ رابطہ ہو اور پھر اس رابطے کو آپ جاری بھی رکھیں تو یہ جاری رکھنے والی بات بہت زیادہ اہم ہے اور بہت ضروری ہے جی ایک اور نقطہ جو مرزا صاحب نے بیان کیا جی جو ایک اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے سے پوچھا تھا کہ کس طرح جو ہمارے نوجوان ہیں یا بچے ہیں ان کو اس طرح کے پروگراموں میں آپ کس طرح لے کے آتے ہیں جبکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے دوست جو ہیں وہ مختلف قسم کی دوسری چیزوں میں ملوث ہیں تو انہوں نے بیان کیا کہ یہ یہ نہیں کہ ہم صرف ایک دن کرتے ہیں یہ ایک سارا سال جو ہے ایک ہمارا پروگرام ہے اس کے تحت جو ہمارے نوجوان ہیں ہمارے بچے ہیں ان کے مختلف پروگرام جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں اور یہ سارا سال پروگرام چلتے ہیں یہ کہ ہم نیئرز ڈے پہ یا نیئرز ای پہ نکلتے ہیں اور صفائی کا کام ہو گیا یا خدمت خلق کا کام ہو گیا وغیرہ وغیرہ بالکل. تو یہ سارے سال جو ہیں یہ کام چلتے رہتے ہیں اور شروع سے بچوں کی یہ آپ ٹریننگ کے تربیت ہوتی ہے ان کو اس کی اہمیت کا پتہ ہوتا ہے کہ ہم احمدی مسلمان ہیں اور یہ ہمارا فرض ہے ہم نے دین کے ساتھ ساتھ جو ہے انسانیت کی بھی خدمت کرنی ہے تو جب انہیں ان پروگراموں کے لیے بلایا جاتا ہے نیو ایئرس کا پروگرام ہے یا صبح صفائی کا پروگرام ہے تو ان کو اس کی اہمیت کا پتہ ہوتا ہے ہمیں کوئی زیادہ زور لگا کے ان کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو یہ بھی ایک نہایت اہم نقطہ ہے کہ شروع سے ہی تربیت ہو اور وہ تربیت ایسی ہو کہ وہ سال بار وہ مختلف پروگرام جو اطفال ہے جو بچے ہیں ان کا سوال تھا کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں ہم کیوں یہ نیبرز کو تقسیم کرتے ہیں تو یہ کہ بچے جب سوال کرتے ہیں تو ہمیں پھر جو آزور صلی اللہ علیہ کی خوبصورت تعلیم ہے کہ نیبرس کے کتنا حقوق ہے ہم پر تو میں نے پھر کسی ایک بچے سے پوچھا آپ مجھے بتاؤ آپ کے نیبر کا نام کیا ہے تو کچھ بچوں نے بتا دیا جس سے خوشی بھی ہوئی کہ ان لوگوں کا ایک تعلق ہے اپنے ہمسایوں کے ساتھ تو ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں دیکھیں ہم کبھی کبھار پانچ سال سے ہم رہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اپنے نیبرس کا نہیں پتا ہوتا ملکل. تو دس از آلسو یہ بھی ایک اہم ایک نقطہ ہے کہ بچوں کو اس کے ذریعے بچپن سے ہی اگر ان کو بتائیں کہ آپ نے ایک رکھنی ہے اپنے ہموں کے ساتھ ان سے بات کر رہے ہیں اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے اگر وہ بیمار ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے چونکہ آپ سب سے قریب ہیں ان کے تو یہ کہ میں نے دیکھا کہ ادھر کے بچوں کو یہ بات بہت اچھی لگی کہ ہم یہ کر رہے ہیں ادھر اور یہ تقریبا ہم نے تقریبا مونٹ میں فائیو ہنڈریڈ گریٹنگ کارڈ جو ہے وہ بھی ہم نے تقسیم کیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلے اسی اسی سوال پہ ایک اور سوال جو مجھ سے ہوا مجھ سے میں کسی بچے نے پوچھا کہ ہم یہ جو باہر نکلتے ہیں نیو ڈے پہ صبح صبح سردی کے موسم میں صبح چھ بجے سات بجے صفائی کے لیے تو ہم یہ کیوں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا جو ایک تو بنیادی جواب تو یہ ہے کہ جو صفائی ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ تعلیم دی قرآن کریم میں بھی صفائی کی تعلیم ہے دوسرا حضور صلی اللہ علیہ و کی ایک حدیث ہے جس میں حضور فرماتے ہیں کہ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی ایک صدقہ ہے بالکل. تو اگر آپ دیکھیں نیو ایئرس ایو میں جو مختلف پروگرام ہوتے ہیں بہت سے لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں بہت سارا گند بھی جو ہے وہ وہاں پہ جمع ہو جاتا ہے بوتلیں وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ ایسی اشیا ہوتی ہیں جن سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے یا پہنچ سکتی ہے تو ہماری ایک اس حوالے سے یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم صبح صبح جا کے اگر صفائی کر دیں اس طرح کی چیزیں ہٹا دیں تو وہ ہمارے لیے ایک صدقہ بھی ہو جاتا ہے کیونکہ نے فرمایا کہ اگر تکلیف دہ چیز جو ہے وہ آپ راستے سے ہٹاتے ہیں تو وہ بھی ایک صدقہ ہے بالکل تو اس یہ جو ہم یہ صفائی کے لیے باہر نکلتے ہیں تو اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ ایک صدقہ ہے جو کہ مختلف چیزیں وہاں پہ پڑی ہوتی ہیں جن میں کچھ ایسی اشیا بھی ہو سکتی ہیں جو کہ لوگوں کے لیے نقصان دہ ہوں بچوں کے لیے نقصان دہ ہوں تو بر وقت ان کو ہٹا لیا جائے بالکل چلیے بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ مربی صاحب آپ نے مونٹریال کا ہمیں بتایا اور اپنا خیال رکھیے گا اس سرد موسم میں آپ کو اس کا فرانس میں یا پھر انگلینڈ میں جہاں وقت آپ نے یو میں گزارا اتنی سردی نہیں ہوتی مونٹریال میں ہوتی ہے اور ڈرائیونگ کا بھی خیال کیجیے گا ایسے سخت حالات میں آپ کو گاڑی چلاتے ہوئے بھی احتیاط کرنی چاہیے تو ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں السّلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ تو روی صاحب جو بات ابھی ہو رہی تھی اور یہ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ اس بس سال میں ایک دفعہ بلا لیا گیمس کرا لیں اور یہ سارا سال کا سلیبس ہے پروگرام ہے کرتے ہیں تو مجھے تو وہ مبارک صدیقی صاحب کا ایک خیر جو بڑے آج کل غزل چل رہی ہے وہ یاد آ گیا کہ ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا جل کے رکھنا کمال لیے جلال. ہے تو بات یہ ہے کہ دیا جلا دیا ایک دفعہ کوشش کر دی وہ کافی نہیں ہوتا ہے، پھر اس کو جلا کے رکھنا کمال لیا ہے تو بات یہی ہے کہ مستقل مزاجی کے ساتھ یہ کوششیں ہیں جو جاری رہنی چاہیے جی بالکل اور جب یہ جاری رہتی ہیں تو یہ پھر آپ کے کے خون کا حصہ بن جاتی ہیں ہے, ہے نا آپ کی جی. ایک یہ اسی چیز کا نام صحبت صالحین ہے یہی چیز ہے جس میں آپ مسجدوں میں اکٹھے ہوتے ہیں یہی مقصد ہے جس کے لیے اجتماعی عبادات ہیں کہ ان سے جو آپ سیکھیں وہ اجتماعی رنگ میں سیکھیں جی اور یہ چیز جو یہ فیکٹ ہے کیونکہ ہم نے بھی جو بچپن گزارا اور یہ بچے جو ہم آج دیکھ رہے ہیں ان کا بھی آہستہ آہستہ معاشرہ بھی یہی بن جاتا ہے دوست بھی یہی بن جاتے ہیں ماحول بھی یہی بن جاتا ہے اور پھر انہیں سمجھ میں بھی آنے لگتی ہے یہ بات تو سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اس سے پہلے اپنے سامعین کو بتائیں کہ سامین پروگرام آپ سن رہے ریڈیو احمدیہ اور ریڈیو احمدیہ ریڈیو احمدیہ ہم آپ کی خدمت میں ہر ہفتے اور اتوار کی شب کر پیش ہوتے اتوار کا پروگرام اردو زبان میں جو آپ کی خدمت میں ہم لے کر حاضر ہوتے ہیں جاری رہتا ہے شب بارہ بجے تک ابھی ساڑھے نو بجے کے قریب کا وقت ہے ہم اور آپ اس فریکوینسی پہ ساتھ رہیں گے دس بجے تک دس بجے شب سے بارہ بجے تک پروگرام کے آخری دو گھنٹے ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے اے ایم فائیو تھرٹی پر جبکہ پروگرام کے آخری حصے میں ریڈیو احمدیہ کا دستور یہ ہے کہ اتوار کے روز پروگرام کے آخری گھنٹے میں ہم آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامصیت اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کیا کرتے ہیں آج چونکہ بیس جنوری ہے اور 18 جنوری کو جمعہ المبارک تھا تو 18 جنوری کے خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی ریڈی احمدیہ کے سامعین جو مستقل پروگرام سنتے ہیں اور ان خطبات کو بھی سن رہے ہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج کل جو موضوع ہے وہ بدر کے بارے میں ہے یعنی آ حضور صلی اللہ चलुण علیہ ولیہ وسلم کے وہ جانصار اور قریبی صحابہ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر پہلے پہل اسلام قبول کیا اور پھر ان کی زندگیوں میں جو ایک انقلاب آیا اور اس انقلاب کی جو عملی تصویر انہوں نے اپنی فیلی شہادت کے ساتھ پیش کی اس کا ذکر کیا جاتا ہے تو آج کے خطبہ بھی اس حساب سے اہم خطبہ ہے جس میں اصحاب بدر کا ذکر جاری رہتا ہے تو خطبے کی ریکارڈنگ کا وقت پروگرام کے آخری گھنٹے میں ہے تو عموماً گیارہ بجے سے لے کر سوا گیارہ بجے کے بیچ میں جتنے بھی خطبے کی توالت ہے اس کے حساب سے ہم اس خطبۂ جمعہ کو اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں تو براہ راست پروگرام شامل اس کا مطلب یہ ہوا کہ گیارہ بجے سے کچھ منٹ بعد تک ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا لیکن اس کے بعد پھر آخری گھنٹے میں خطبہ جمعہ پیش کیا جائے گا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سٹوڈیوز میں آج میرے ساتھ مہمان ہیں حافظ علی مرتضیٰ صاحب اور صادق احمد صاحب اسی طرح سے ہم نے ابھی تک کے پروگرام میں جن اصحاب کو اپنے ساتھ شامل کیا وہ ہمارے مختلف مشنریز ہیں جو وینکوور میں لوائڈ منسٹر میں مانٹریال میں ان جگہوں پر موجود ہیں ان سے ہم نے بات کی اور پوچھا کہ انہوں نے نیا سال نہ صرف ایک ایک اس طرح شروع کیا بلکہ نوجوانوں کو اور بچوں کو ایک صحیح اسلامی تشخص دینے کے لیے اور ایک صحیح اسلامی تعلیم دینے کے لیے کیا پروگرامس ہیں اور کیا کوششیں ہیں جو کی جاتی ہیں تو سامعن احمدیہ پروگرام جاری ہے اور جاری رہے گا وقت ہے جب آپ اگر چاہتے ہیں اپنے کسی تأثر کے ساتھ کسی سوال کے ساتھ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اسٹوڈیوز کا نمبر 4164106522 ون سکس فور ون یا پھر نمبر 4106522 اس پہ کال کر سکتے ہیں اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں تو نئے سال کی تو ہم نے بات کی اور نئے سال کے حساب سے جو باتیں ہم نے کی ہیں اور سامعین کو یہ بھی بتا دیں کہ جتنا ذکر کیا یہ مونٹریال یہ لائڈ منسٹر یا وینکوور یا وان یا ملتھن یا میسی ساگا یا ہیملتھن یا بیری یا کسی صرف کینیڈین شہر کی بات نہیں ہے ساری دنیا میں اللہ کے فضل و کرم سے اسی طریقے سے نئے سال کا استقبال کیا جماعت احمدیہ عالمگیر نے تہجد کی نماز کے ساتھ اور اس سے پہلے وہ شام جب دنیا مستی میں ہوتی ہے یہاں پر بچوں کے ساتھ ایک اسلامی ماحول میں وقت گزارا جاتا ہے اور مغرب اور عشاء کی نمازیں بھی با جماعت ادا کی جاتی ہیں اور بہت سی مساجد میں سلیپ اوور کا انتظام ہوتا ہے تہجد پہ اٹھتے ہیں اور پھر نوجوان جاتے ہیں اور اپنے شہر کی سڑکوں کی صفائی کرتے ہیں اور ایک طرح سے وہ اپنے نئے سال کا آغاز قربانی دے کر کرتے ہیں اور اس بات کا اعدادہ کرتے ہیں کہ زندگی وہی ہے جو دوسروں کے لیے گزاری جائے اور کوشش یہ ہے شروعات میں کہ آپ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں ان احساسات کے ساتھ آسٹریلیا یا اب یوں کہیے نیوزی لینڈ یا جاپان یا دنیا کے کسی بھی ملک میں جب نئے سال کا آغاز ہوا دنیا دار اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے جب کہ جماعت احمدیہ کے نوجوان اور رضاکار سڑکوں پر نکلے ہوئے تھے اور صفائی کر رہے تھے کہ ہم نے ذکر کیا صادق صاحب کہ چلے نیا سال شروع ہوا کچھ آپ نے یہ کام کر دیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر ہم پورے سال سو جاتے ہیں یا یہ کام جاری رہتے ہیں خاص طور پہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آج کل ایک بڑا ہمارے پڑوس میں ایک پڑوسی ملک میں ایک پرابلم ہے اور ملک ایک شٹ ڈاؤن کی کیفیت میں چلا گیا ہے جزوی طور پر اور خاص طور پر کچھ محکمے جیسے پارکس کا محکمہ ہے ان کے جتنے لوگ ہیں ان کو تو دو ہفتے بلکہ مہینہ ہو گیا ان کی تنخواہیں ان کو نہیں ملی جی. آج تو شاید تیسواں روز یا اکتیسواں روز ہے شٹ ڈاؤن کو اور اسی طرح سے جیل کے عملے ہیں جن کو تنخواہ نہیں ملی تو پارکوں کا بڑا برا حال جی. ہونا جی. چاہیے اور مختلف شہروں میں کچھ رپورٹیں گردش کر رہی ہیں ٹی وی کوریج بھی ہم نے دیکھی تو اس میں بتائیے کہ کیا ہو رہا ہے جی اس <coughs> جیسا کہ آپ نے ذکر کیا جو حکومت کا شٹ ڈاؤن ہے اور وہ کافی عرصہ سے چل رہا ہے جس کی وجہ سے جو حکومت میں کام کرنے والے اراکین ہیں ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی اور اس طرح کام چلتا ہے اس طرح کام نہیں ہو رہا اردو ت... کا محاورہ کام ٹھپ ہو گیا کام ٹھپ ہوا جی بالکل کام ٹھپ ہو گیا اور اسی طرح پارکس کا آپ نے ذکر کیا کہ لوگ جو ہیں وہ پارکس میں جاتے ہیں وہاں پہ وقت گزارتے ہیں جس کی وجہ سے یو نو گند وغیرہ بھی پڑتا ہے جس کو وہ عملہ جو ہے وہ صاف کرتا ہے لیکن چونکہ وہ اس وقت موجود نہیں ہے تو اس وقت جو مختلف مقامات ہیں امریکہ میں ان میں یہ حالت ہے کہ گن جو ہے وہ بڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس وقت جیسے کہ ہم پہلے ذکر کر رہے تھے کہ جس طرح جماعت احمدیہ جو ہے وہ نیو ایئرس ڈے پہ باہر نکلتی ہے صفائی وغیرہ کے لیے اسی طرح اس وقت امریکہ میں جو ہماری جماعت ہے جماعت احمدیہ امریکہ ان کے جو نوجوان ہیں جی وہ اس موقع پر بھی باہر نکلے ہوئے ہیں اور مختلف مقامات جہاں پہ لوگ جانا پسند کرتے ہیں یا جہاں پہ لوگ اکثر جاتے ہیں اکثریت میں لوگ جاتے ہیں ان مقامات کو وہ اس وقت صاف کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور چونکہ وہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ لوگ کثرت سے آتے ہیں اور گند بھی پڑتا ہے اور چونکہ عملہ موجود نہیں تو وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ ٹیمیں بنا کے نکلے ہوئے ہیں مختلف پارکس میں جاتے ہیں جی مختلف جو مشہور مقامات ہیں ان پر جاتے ہیں اور وہاں پر سوائی کرتے ہیں تو میں نے تاثرات دیکھے ہیں بعض لوگ ان کو آ کے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کون ہیں کیا کر رہے ہیں تو جب وہ بتاتے ہیں کہ ہمارا تعلق اس طرح جماعت احمدیہ سے ہے اور چونکہ حکومت اس وقت ایک پرابلم میں ہے شٹ ڈاؤن ہے وغیرہ وغیرہ تو ایز ہم اس ملک کے شہری ہیں ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اس طرح کے جب مشکل وقت ہوں تو جو ہمارے فرض ہیں ہم ان کو ادا کریں بالکل. اور ہمارے فرض میں یہ شامل ہے کہ اگر اس مشکل وقت میں ہم جو بھی مدد کر سکتے ہیں وہ کریں اور اس وقت جو مدد ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کم از کم جو ہے کم از کم ہم ان مقامات کی صفائی کریں تاکہ وہ لوگ جو وہاں پر جانے والے ہیں ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو اور وہ اپنا ٹائم جب وہاں پہ جاتے ہیں تو انجوائے کر سکیں اپنے فیملی کے ساتھ جاتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ جاتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ مختلف شہروں میں اسی طرح نوجوان اور بچے جو ہیں وہ ان مقامات پر پہنچے ہوئے ہیں اور باقاعدگی سے وہ ان مقامات کی صفائی وغیرہ آپ کی کریں بالکل اس سلسلے میں جہاں ان کے ایک لوکل میڈیا میں بڑی کوریج رہی ہے وائس آف امریکہ نے بھی جو ان کی اردو سروس ہے وائس آف امریکہ کی اس نے بھی ایک رپورٹ کنڈکٹ کی ہے اس پہ اگر ہمیں موقع ملا اور ہمارے پاس وقت ہوا تو اپنے سامعین کو ہم وہ رپورٹ بھی سنوائیں گے اور بتائیں گے کہ غالباً وہ رپورٹ دیکھنے والی ہے لیکن جب صرف آواز بھی آئے گی تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس موضوع پہ بات کی جا رہی ہے کہ کس طرح نوجوانوں نے وہ پارکس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اور اس کے بعد ٹیمیں بنائی ہیں جیسا آپ نے کہا یہ نہیں کہ بس ایک دفعہ گئے صفائی کر کے آگے بلکہ ایک مستقل طور پہ ان پارکس کی صفائی کو انہوں نے اون کر لیا ہے جی. اور اس چیز پہ تاکہ جو لوگ آ رہے ہیں انہیں ایک تو آتے رہیں انہیں سہولت بھی ملتی رہے یہ نہ ہو کہ اس کا اثر دور تک جائے آ, صرف یہی نہیں بلکہ جماعت نے اور بھی بہت سے انیشیٹیوز وہاں پہ لیے ہیں اور خاص طور پہ میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ ایک اور انیشیٹو دیا گیا تھا کہ جہاں ہیومینٹی فرسٹ نے ایک اپنے ویب سائٹ کے ذریعے ایک ایسٹیمیٹ نکالا کہ دو ہفتے کی گروسری کا کتنا خرچہ ایک فیملی کا آتا ہے وہ لوگ جو اس سے متاثر ہوئے ہیں جنہیں تنخواہیں نہیں ملیں اور پھر ایک نیشنل کیمپین شروع کی کہ آپ خود ہی اپنے نیبرز میں اپنے قرب و جوار میں دیکھیں کہ کوئی اگر ایسے فیملی ہے جو اس سے متاثر ہوئی ہے اتنی گروسری کا اماؤنٹ بنتا ہے اتنے گھر گھر کے اگر لوگ اتنے ہیں تو یا تو آپ انہیں دے دیں یا ہمیں بتائیں یا آپ ہمیں ڈونیٹ کریں اور ہم جا کر ان لوگوں کو دیں گے تو میں دیکھ رہا تھا کہ جو ٹارگٹ تھا ان کا کہ جتنی فیملیز کو انہوں نے انیشیلی اگر ڈھائی سو فیملیز کی بات کی تھی تو اللہ کے فض سے وہ ٹارگٹ بھی پورا ہوا پھر اس سے وہ آگے بڑھے جبکہ کئی لوگوں نے اس بات کو جو کہ گورے ہی تھے ظاہر گوروں کی بات ہو رہی ہے انہیں کے دیس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو سوچ ایسی آئی ہے جس نے ہمیں بتایا اور پھر ہم اپنے نکلے اور قرب جووار جوار میں ہم نے دیکھا اور پتہ چلا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تین گھر چھوڑ کے ایک ہے جس کی تنخواہ نہیں آئی اور وہ بڑے پریشان تھے جب میں نے انہیں گروسری کا تحفہ دیا اور جا کے بتایا تو وہ بے انتہا خوش ہوئے تو ایک نیشنل کیمپین اس طرح کی چلی اور اس کیمپین کو دیکھتے ہوئے پھر کچھ اور کیمپینس لوگوں نے شروع کی ہیں دوسری भी بات یہ ہے کہ اس میں اللہ کے فضل سے ایک لیڈ جماعت احمدیہ نے لی ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مختصر سی ایک جامع حدیث ہے دین و نصیحا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دین خیر خواہی کا نام جی ہے پھر دین پھر پھر پھر خیر خاہی کی ایک شکل ہے تو آج جہاں اسلام کے حوالے سے ایک میڈیا کی حد تک جو خبریں دی جاتی ہیں اور جو تصویریں پیش کی جاتی ہیں اس میں خیر خواہی نظر نہیں آتی لیکن جب یہ والی خبریں آتی ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں تو اللہ کے فضل سے یہ تازہ ہوا کا ایک جھونکا ہے اور بات وہی ہے کہ عملی تصویر ہے ایک عملی تفسیر بھی ہے تصویر بھی ہے جو صرف باتیں نہیں ہے اگر آپ کہتے ہیں لو فار آل ہیٹ فرن محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں تو یہ صرف کہنا نہیں ہے یا آپ اس کو دکھاتے بھی ہیں تو پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے سامین آپ کے لیے وقت ہے آپ چاہیں تو ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں اسٹوڈیوز کا نمبر ہے فور ون سکس فور ون زیرو یا پھر ون ایٹ فائیو کال کر سکتے ہیں اپنے تاثر یا سوال کے ساتھ آپ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں اسٹوڈیوز میں آج میرے ساتھ محمود موجود ہیں صادق احمد صاحب اور حافظ علی مرتضی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے پروگرام میں ہم ذکر کر رہے ہیں نئے سال کے آغاز کا جماعت احمدیہ نے عالمگیر طور پر کس طرح سے نئے سال کا آغاز کیا اور وہ مختلف مسائل اور کوششیں جو اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ کر رہی ہے ان کا ذکر خیر کیا پروگرام کے دوسرے حصے میں جب ہم جائیں گے دس بجے کے بعد کا جو پروگرام ہے اس میں ایک اور اہم موضوع پہ ہم ذکر کریں گے بات کریں گے اور اسی موضوع سے تعلق رکھتا ہے کہ جب ہم اپنے نوجوانوں کو اور اپنے بچوں کو مصروف رکھتے ہیں اور ان کا تعلق مساجد کے ساتھ بناتے ہیں اور مساجد کو ہم ان کے لیے ایک ایسے کمیونٹی سینٹر کے طور پہ پیش کرتے ہیں جہاں ان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں اور آنے میں خوشی بھی محسوس ہوتی ہے وہاں اگر یہ تعلق نہ ہو تو پھر کس قسم کی سرگرمیوں میں بچے پڑتے ہیں اور اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں خاص طور پہ ہم ذکر کریں گے پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارا موضوع ہوگا کہ جو آج کل آن لائن گیمز بچے کھیلتے ہیں اور آن لائن چیلنجز کرتے ہیں ان کے کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں اور عمومی طور پر جو والدین ہیں وہ ان چیزوں سے بے خبر رہتے ہیں انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کے بچے کن مصروفیات میں ہیں وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کھیل کر رہے ہیں اور کھیل میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں لیکن بظاہر جو چیز کھیل نظر آ رہی ہے وہ کھیل نہیں ہے بلکہ اس کے بہت سے نقصانات ہیں نہ صرف معاشرتی بلکہ معاشی نقصان بھی ہیں اور بچہ آپ کا آپ کے ہاتھ سے نکل بھی سکتا ہے تو اس کا ذکر خیر یا اس بات کا ذکر کریں گے اس پہ توجہ دلائیں گے پروگرام کے دوسرے حصے میں جو کہ ہم دس بجے کے بعد شروع کریں گے اور ذکر خاص طور پہ کریں گے اس گیم کا جس کا نام ہے فورٹ نائٹ یہ بات اس لیے آپ سے پہلے گوش گزار کی کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا کوئی تاثر یا تبصر آپ کرنا چاہتے ہو اس بات کے اوپر تو دس بجے کے بعد دس سے گیارہ بجے کے درمیان جو پروگرام ریڈیو احمدیہ جاری رہے گا اور جب ہم ذکر کریں گے تو آپ سٹوڈیوز کے نمبر 4164106522 پر کال کر سکیں گے اور کال کرنے کے بعد اپنے رائے تفسر یا سوال کے ساتھ اس پروگرام یا اس موضوع پر اظہار خیال بھی کر سکیں گے صادق صاحب ہم نے ان باتوں کا ذکر کیا ہے مختلف مشنریز سے بھی ہماری بات ہوئی امریکہ کے ہم نے شٹ ڈاؤن کا بھی ذکر کیا ہے اور اس کو دیکھا بھی ہے بات جو سمجھنے والی ہے اور جس پہ ہم بات ہمیں کرنی بھی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ دو طریقے جیسے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بھی اور عمومی طور پہ ہمیں اندازہ ہے کہ نیکی اور بدی دو رستے ہیں اور قرآن تو آپ کو کہتا ہے کہ ہم نے نفس پر یہ دونوں رستے کھول کر رکھ دیے ہیں اس میں سے انسان کو اختیار دے دیا ہے کہ نیکی کی طرف جائے یا بدی کی طرف جائے اور ماحول ایک ایسا بنتا جا رہا ہے جس میں بدی میں مزہ بھی رکھ دیا گیا ایک آزادی بھی رکھ دی گئی لیکن لوگ نہیں سمجھتے اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ بے دین ہونا ایک اور بات تھی پرانے زمانوں کا جملہ مجھے لگتا ہے میں ناقص رائے ہے لیکن بے دین ہونا ایک چھوٹی سی بات رہے گی لوگ اب عمومی طور پہ اعتقاد ہے یا وہ عقیدے کے لحاظ سے کرسچن ہے یا عقیدے کے لحاظ سے مسلمان ہے مگر عملی طور پر نہ تو وہ مذہب کو مانتا ہے جی. اور نہ وہ خدا کو مانتا ہے اور ان دونوں چیزوں کو جب وہ نہیں مانتا تو پھر وہ اپنے فرائض کو بھی نہیں مانتا جی. اس کے پاس حق رہ جاتا ہے کہ بھائی یہ بھی میرا حق ہے یہ بھی میرا حق ہے اور جو میرا حق ہے وہ ہے میرا فرض کیا بنتا ہے یا مجھے مجھے فرض کیوں پورا کرنا ہے اس طرف وہ جاتے ہی نہیں ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں بالکل جیسا کہ آپ نے ذکر کیا مذہب نہ ہونے کی وجہ سے خدا تعالی سے دور ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں تو آہستہ آہستہ انسان میں خود پسندی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے سیلفش ہو جاتا ہے جو کرنا ہے وہ اپنے لیے کرنا ہے حالانکہ اسلام جو ہمیں تعلیم دیتا ہے وہ یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو جو لوگ کسی مشکل میں ہیں ان کی مشکل دور کرنے کی کوشش کرو ٹھیک ہے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی علی کی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی دوسرے کی تکلیف کو دور کرتا ہے یا اس کے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کی تکلیف کو دور کرے گا تو یہ اس طرح کی خوبصورت تعلیم ہمارے سامنے ہے جو ہمیں اس طرح کی خود پسندی سے باہر نکالتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نہ صرف اپنے لیے کام کرو نہ صرف اپنے فائدے کے لیے بلکہ دیکھو کہ معاشرے میں تمہاری کیا ذمہ داری ہے ٹھیک ہے وہ لوگ جو جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں ان کا بھی ہمارے اوپر حق ہے تو ان کو بھی ان کی ہمدردی ان کو ان کا خیال رکھنا اگر وہ کسی مشکل میں ہوں ان کی مشکل کو دور کرنا تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہمارے دین کا حصہ ہے اور اسی چیز کو ہم اپنے نوجوانوں کو اپنے بچوں کو اپنے احباب جماعت کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں مذہب کی ضرورت نہیں ہم مذہب کے بغیر بھی یہ کام کریں گے لیکن اگر دیکھا جائے تو عموماً لوگ مذہب سے دور ہوتے ہیں خدا سے دور ہوتے ہیں تو ان چیزوں سے بھی دور ہوتے چلے جاتے ہیں آہستہ آہستہ تو یہ ایک پروسیس ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ہم اس طرح مقابلہ کریں جیسے کہ ہم نے پروگراموں کا ذکر کیا کہ ہم سال سال بھر میں یہ کوئی ایک نہیں مسلم مطلب بلڈ ڈرائیوز ہیں ہیومینٹی فرس کے تحت پروگرام ہیں باہر نکل کے صفائی کرنے کا پروگرام ہے وغیرہ وغیرہ تربیتی پروگرام ہیں بچوں کے مسجد میں دی. وغیرہ تو یہ سال بھر ہم جاری رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ بار بار یاد دہانی کروائی جائے قرآن کریم بھی فرماتا ہے کہ یاد دہانی کرواتے رہو اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے اس میں فائدہ ہے ٹھیک ہے تو ہمارا جو فرض بالکل ہے ذکر بالکل بالکل. بالکل بالکل تو ہمارا جو فرض ہے وہ یاد کرانا ہے ٹھیک ہے ہم کسی کو کسی کو فورس نہیں کر سکتے ڈنڈے پہ تو کام نہیں کروا سکتے بالکل. بالکل تو جو نصیحت کرنا ہے پیار سے سمجھانا ہے پیار سے بتانا ہے وہ ہمارا فرض ہے اور وہ ہم کر رہے ہیں اور ان اللہ تعالیٰ ہم کرتے چلے جائیں ان شاء اللہ تعالیٰ حافظ صاحب ایک تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ یہ دین ہے اور دین کے احکامات تھے ان کے پیچھے ایک فلسفہ تھا اور وہ فلسفہ جب آپ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں وہ اس کا حصہ بن جاتا ہے لیکن جو بات ہم آج دیکھتے ہیں کہ تعداد کے لحاظ سے بظاہر جماعت احمدیہ آٹے میں نمک کے برابر جس کو دیکھتے ہیں لیکن اپنے تاثر کے لحاظ سے اور اس کوشش کو جب بھی کرتے ہیں اللہ کے فضل سے اس میں ایک برکت بے تحاشا پڑتی ہے اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ امامت یا خلافت کا ہاتھ ہے جی بالکل سفی صاحب جب انسان ہمارے جب بھی ہم احمدی ہمارے پیارے خلیفہ وقت حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنثر عزیز کی کہ خطبات ہر ہفتے ہر جمعے کو ہمیں یعنی سنتے ہیں اور وہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ اس اس رسول کو جواب دو تاکہ وہ تمہیں زندہ کرے हुँ. اس پر عمل کرتے ہوئے جب ہمیں وہ زندگی ہمیں ہر ہفتے میں جو جتنی جتنی ہماری وہ اگر ہم اس کو اس طرح دیکھیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے کم ہو رہی ہے وہ ایک دم پھر ہمیں وہ زندہ کرتے ہیں اور ایک روحانی زندگی جو ہماری دنیا کی طرف جا رہی تھی اس کو واپس جب ہمیں اپنی نسائیں سے لاتے ہیں تو پھر ہم وہی کاموں میں انہیں انہیں اسلامی اور انہی روحانی کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں بالکل نہ صرف مصروف ہو جاتے ہیں بلکہ وہ مصروفیت مشرق مغرب شمال جنوب دنیا میں جہاں جہاں جماعت ہے ان تمام جگہوں سے پھر وہ ایک اثر جب بنتا ہے تو پھر اس کا تاثر بڑا وسیع ہو جاتا ہے جس جس نقطے کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں اور آپ اپنے مہمانوں سے سمجھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دو طرح کی دنیاؤں میں یعنی نیکی اور بدی کے لحاظ سے تو نیکی کی عملی تفسیر کے لیے وہ ایک ایسی عملی تفسیر جو دنیا کو نظر بھی آئے اس کے لیے امامت کا ہونا بھی ضروری ہے جی بالکل اور وہ امامت اللہ کے فضل سے آج اگر کہیں ایگزبٹ ہوتی ہے اس کا ثبوت نظر آتا ہے تو وہ اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں نظر آتا ہے ایک ہاتھ پر خلیفہ کے ایک اشارے کے اوپر جب جماعت حرکت کرتی ہے تو دوسرے الفاظ میں جو دنیا میں اگر اسلام کی آپ تفسیر دیکھیں یا ایک حقیقی اسلام کا جو پیغام جانا چاہیے وہ ہمیں کہیں اور سے نظر نہیں آ رہا آج جی نظر بلکل. اگر آتا ہے تو وہ جماعتیں سے نظر آ رہا ہے جی جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے بات وہی ہے لیڈرشپ کی لیڈرشپ کی. اگر لیڈرشپ جو ہے وہ ٹھیک ہو تو پھر جماعت جو ہے وہ بھی ٹھیک طرح کام کرتی ہے اور نیچے سے لے کے اوپر تک تمام جو جماعت میں مختلف طبقے ہیں بچے ہیں بوڑھے ہیں نوجوان ہیں خواتین ہیں وہ سارے اس لیڈرشپ کی وجہ سے اس لیڈرشپ کی ہدایت کے نیچے جو ہیں وہ کام کرتے ہیں فلاح کا کام کرتے ہیں ہمدردی کا کام کرتے ہیں تو جو آپ نے ذکر کیا کہ جو لیڈرشپ ہے امام جی. کا ہونا وہ نہایت ضروری ہے کسی جماعت ضروری. کے لیے اور یہی فرق اگر آپ دیکھیں ہم میں اور دوسری جماعتوں میں یا دوسرے مسلمانوں میں یہ ہے کہ ہم اس امام کی وجہ سے ہم آرگنائز ہیں organize, بالکل اور آرگنائز ہونے کا یہ فائدہ ہے کہ پھر ہم موثر طریقے سے آ, کام جو ہیں وہ کر سکتے ہیں اور جیسا کہ آپ نے ہم ذکر کیا کہ ہماری تعداد بنسبت دوسروں کے بہت تھوڑی ہے بالکل. لیکن اگر آپ دیکھیں تو ہمارے کام جو ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے آ, خلافت کی وجہ سے اس آ, امام کی وجہ سے آ, وہ بہت زیادہ موثر ہیں انگلش میں وہ آ, کہاوت ہے کہ ایکشنز اسپیک لاؤڈل تو وہی بات آپ کو جماعت میں نظر آتی ہے کہ بہت تھوڑی تعداد ہونے کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے اکثر ممالک میں ہماری جماعت پھیلی ہوئی ہے اور اکثر ممالک میں جماعت جو ہے وہ اس طرح کے کام کر رہی ہے فلاح کا کام کر رہی ہے ہمدردی کا کام کر رہی ہے لوگوں کی خدمت کر رہی ہے اگر کہیں کہیں پر سیلاب آتا ہے ززلہ آتا ہے کوئی بھی طوفان آتا ہے وغیرہ وغیرہ جی تو جماعت احمدیہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ سب سے آگے ہوتی ہے کہ وہاں پر پہنچے اور جا کے ان لوگوں کی خدمت کرے اور وہ صرف اس اس لیے یا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک امام ہے ہمارے پاس خلافت ہے جو کہ ہمیں ہدایت دیتی ہے اور جو کہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے یہ کام کرنے ہیں یہ ہماری ذمہ داری میں موجود ہیں بالکل یہ جیسے بات کو آگے بڑھائیں تو ہمارے پاس پانچ منٹ کا ہی وقت ہے لیکن جب ذکر کیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو جی تو خلافت بھی ایک طرح سے اللہ کی رسی ہی سمجھ میں آتی ہے ہمیں کیونکہ جی. اس کے بعد آگے قرآن کریم جو فضائل بتاتا ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تم ایک امت ہو جسے لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالا جی گیا بالکل تو آپ کو پہلے تو امت بھی تو بننا پڑتا ہے ایک اس ہاتھ پہ آپ اکٹھے بھی تو ہوں جی. اور وہی چیز ہے جو آج نظر نہیں آتی جی تفرقہ نظر آتا ہے اور اور ہمیں یہ ہدایت دی گئی تھی کہ آپ تفرقہ نہ کرو بالکل تو یہ چیزیں ہیں وہ جو غور کرنے والی ہیں بات صرف اتنی سی نہیں کہ ہم آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جماعت احمدیہ یہ کر رہی ہے جماعت احمدیہ وہ کر رہی ہے ہم نے یہ کمال کیا ہے بات صرف اتنی سی ہے کہ جو حق ہے دین کا اور جو دائی بننے کی یعنی جو کال آف ریلیجن تھی وہ یہی تھی جو کام آج اللہ کے سے جماعت احمدیہ کر رہی ہے آپ اگر یہ سمجھتے ہیں اور جو کہ بظاہر آپ کا ایمان ہے اور آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ اسلام اللہ کے یہی ایک دین ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور قرآن خاتم القتب ہے تو کیا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یا ان کی سنت پر عمل پیرا ہیں قرآنِ کریم کے جو تقاضے آپ سے ہیں کیا ان تقاضوں پہ آپ پورا اتر رہے ہیں کیا آپ نے اللہ کے پیغام کو سمجھا ہے اور اگر سمجھا ہے تو کیا آپ اس کو مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اور اگر کرتے ہیں تو کیا آپ اس پیغام کو آگے لے کر جا رہے ہیں یا نہیں تو یہ وہ سوچ تھی اور یہ وہ خیال تھا جو ہر اس شخص کا ہوتا ہے جو ایمان لے کر آتا ہے اور ایمان نہ آنے والے پھر اسی چیز کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ رب نا اننا سمے نا منادی یوناد لیمان یا نامنوب رب رب بنا فقف النا ظنو بنا وقف رننا صحیح آتے نا و توفنا اب اگر آپ دیکھیں تو جب ایمان الانے کی جو دعا قرآن کریم میں سکھائی ہے وہ دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی اس کا ایک لٹمس ٹیسٹ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور وہ لٹمس ٹیسٹ میں ربی صاحب یہ وقف رننا صحیح آتے نا کہ ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر تو جو باتیں آج آپ نے بیان کی ہیں جس طرح سے وہ وہ دن جب دنیا مستیوں میں ہے وہ شام جب دنیا رنگینیوں میں ڈوبی ہوئی ہے اور حقیقتاً ہر شخص کہتا ہے کہ برائیوں میں جی تو ایک امام کو ماننے والے ایک نبی پہ ایمان لانے والوں سے وہ برائیاں کیسے دور ہوتی ہیں اس کا ایک عملی،, عملی نمونہ ہے جو آپ دکھاتے ہیں جب آپ یہ چیز دیکھتے ہیں تو ایسا آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے جس شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم, وسلم, وسلم, وسلم, وسلم, وسلم. کے وعدوں کے مطابق مؤود پایا جس کو مسیح کا نام دیا گیا تھا تو جب اگر ہم اس پر مسیح ماؤز سمجھتے ہوئے اس پر ایمان آئے ہیں علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ایک یہ اس دعا کے ساتھ کہ زندگی میں بھی اور جب آخرت میں بھی ہم اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں اٹھائے گا تو یہی ایک بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں سامنے جن پہ غور کرنے کی ضرورت ہے جہاں آپ سے کہا گیا کہ تفرقہ نہ کرو اللہ کی رسی کو پکڑو لوگوں کو بھلائی کا حکم دو دیکھیے غور کیجئے کہ کیا آپ بحثیت جماعت کسی ایک ہاتھ پہ اکٹھا ہیں کیا بحثیت جماعت آپ کی زندگی کا مقصد وہی ہے جو قرآن کریم نے متعین کیا ہے اگر ایسا نہیں تو وہ کون سی جماعت ہے جو آج کر رہی ہے اور کس طریقے سے کر رہی ہے یہی دعوت ہے جو ریڈیو احمدیہ یہ ہر ایک احمدیہ آپ کی خدمت میں لے کر ہر وقت حاضر ہوتا ہے تو سامن یہاں پر اب وقت ہے جب اس فریکوینسی سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں آٹھ سے دس بجے تک ہم اور آپ ساتھ ہوا کرتے ہیں اتوار کو ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر جبکہ کہ دس بجے سے لے کر اور بارہ بجے تک پروگرام کا آخری حصہ ہم آپ کی خدمت میں اے ایم فائیو تھرٹی پر لے کر حاضر ہوتے ہیں اے ایم فائیو تھرٹی آپ اپنی فریکوینسی دس بجے ٹیون ان کر لیجئے یا پھر آپ اے ایم فائیو تھرٹی کے اسمارٹ فونز کے لیے ایپ موجود ہے اس ایپ کے ذریعے بھی آپ پروگرام سن سکتے ہیں یا پھر ریڈیو احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے وائس وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے کے ذریعے نہ صرف یہ کہ آپ یہ پروگرام براہ راست سن سکتے ہیں بلکہ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے آپ کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ آرکائیوز میں جا کر آج سے پہلے کہ تمام پروگرامس کے ریکاڈنگ بھی سنی جا سکتی ہے اسی آفیشیل ویب سائٹ ریڈیو احمدیہ کی وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے کے ذریعے آپ اپنی رائے اپنے تک پہنچا ہیں یہاں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں ہمارے کا جو کینیڈا نہیں اور یورپ سے ہندوستان سے پاکستان سے افریقہ کے کچھ ممالک سے بعد میں ریکارڈنگ کے ذریعے یہ پروگرام آپ لوگ سنتے ہیں اور اپنے رائے اور تبصرے ہم تک پہنچاتے ہیں آپ احباب کا بہت بہت شکریہ پروگرام کی پسندیدگی کا بھی شکریہ بسا اوقات آپ کے جب سوالات آتے ہیں تو پروگرام تو وہ گزر چکا ہوتا ہے لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب دوبارہ اس موضوع پر پروگرام ہو تو آپ کی ای میل کو بھی پروگرام کا حصہ بنایا جائے تو سامعین اب یہ ہے کہ اگلے دو گھنٹے کا پروگرام اے ایم فائیو تھرٹی پر ہم اور آپ ساتھ ہوں گے پروگرام کے پہلے گھنٹے میں تو میرے ساتھ مکرم صادق احمد صاحب اور حافظ علی مرتضیٰ صاحب دونوں اسٹوڈیوز میں موجود ہوں گے اور آپ کے سوالات کے جواب بھی دیں گے ہم اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں گے تھوڑا سا ذکر کریں گے کہ سوشل میڈیا پر بچے آج کل جو وقت لگاتے ہیں اور جو آن لائن گیمس پہ جو وقت لگاتے ہیں ان سے کس قسم کے نقصانات ہو رہے ہیں کیسی خبریں آ رہی ہیں والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی نظروں سے بچوں کو اوجل نہ ہونے دیں بلکہ اوجل ہونے سے مطلب یہ نہیں کہ آپ کے سامنے کام کر رہے ہیں بلکہ جو وہ کر رہے ہیں تھوڑا سا وقت لگتا ہے آپ غور کیجیے اور دیکھیے کہ وہ کیا کھیل رہے ہیں اور اس کھیل کے فائدے یا نقصان کیا ہیں یا ان کے اثرات ان بچوں پر کیا ہو رہے ہیں اور اگر آپ ان بچوں کو کس طرح سے ان نقصانات سے بھی بچا سکتے ہیں تو یہاں پہ وقت ہے جب صفیہ راجپوت ریڈیو احمدیہ کی ٹیم کی طرف سے آپ سے اجازت چاہے گا اور اپ سے تھوڑی دیر کے بعد ہم اور آپ سامعین ملیں گے اے ایم 530 پر اے ایم پر اپنے آپ کو ٹیون کیجئے دس سے بارہ بجے تک ریڈیو احمدی آپ کی خدمت میں ہوگا پیش اے ایم 530 پر تب تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زندہ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 Ba in